ہے تو تم کہو اللہ مربنارک الحمد اور جب کھڑے ہو کر نماز پڑھے تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو تو یہ امام جیسا کرے ویسا تم کرو اور اس کے بعد کرو یہ فالو کرنا اور اقتدا اور اتباع کے معنی تو اس میں جو جہاں تک بیٹھ کرو اور کھڑے ہو کرو یہ تو مسئلہ بھی بتلا چکا ہوں جہاں تک کہ یہ, یہ کہ امام ہے اسی واضح کہ اس کی اقتدا کی جائے اتم بھی حدیث کے اس ٹکڑے کو مختلف روایتوں میں اس کو لیا گیا اور اس پر فقہ نے غور کیا شواف بھی اور حنافیہ بھی شوافے نے تو لیا کہ یہ ظاہر اعمال میں یہ اس لفظ کو لیا جائے گا کہ امام بنائے گی ایسی بات سے تاکہ اقتدا کی جائے اس کی تو ظاہر اعمال میں ہے کہ وہ رکو کر رہا تم رکو کرو وہ سجدہ کر رہا تم سجدہ کرو وغیرہ لیکن باطنی حقیقی اس معنی میں نہیں ہے اسی واسطے شفافے کے نزدیک اگر امام مثلا جس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے ضروری نہیں کہ مختیف اسی وقت کی نماز پڑھ رہا ہے مختیب اپنی کسی اور نماز کی نیت کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص اس کے پیچھے فرض پڑھنے والا افتتاح کر سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ظاہر اعمال میں اقتدا مراد ہے حقیقتاً اقتدا یہ ضروری نہیں ہے یہ ہے شفافے کا کہنا دلیل ان کے پاس جو ہے وہ کہ نفل پڑنے والے کے پیچھے فرض پڑنے والا اقتدا کر سکتا ہے اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کر کے اور دوسرے محلے کی مسجد میں تشریف لے جاتے وہاں نماز پڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب یہ وہاں عشاء کی نماز یہاں پڑھی تو یہ فرض ادا ہو گیا اور وہاں جا کے پڑھا رہے تو ان کی تو نفل ہوئی اور جو ان کے پیچھے پڑھ رہے تو ان کی فرض ہوئی تو یہ دلیل ہے شفاف کے نزدیک اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل یہ خود بتلا رہا ہے کہ متنفل کے پیچھے مفترض نفل پڑنے والے کے پیچھے فرض پڑنے والا اقتدا کر سکتا ہے تو لہذا اس لفظ کے معنی یہی ہوں گے جویل امام علیم ابی امام بنایا گیا اسی واسطے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے یہ حقیقی اقتدا مراد نہیں ظاہر اعمال میں اقتدام مراد ہوگی یہ ہے شوات کا کہنا حناطیہ کہتے ہیں کہ نہیں حقیقتاً بھی اور ظاہراً بھی ہر لحاظ سے امام جو ہے وہ مقتدہ ہے اور مقتدی جو ہیں اس کی ہر لحاظ سے اقتدا کریں گے حقیقتاً بھی اور ظاہر بھی یہ عنافیہ کا کہنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی جو نیت ہوگی وہی نیت مختیوں کی بھی ہونی چاہیے ان کی نیت الگ ان کی نیت امام کی الگ یا نہیں ہوگا یہ عنافیہ کا کہنا ہے رہ گئے معاذ رضی اللہ عنہ والے واقعہ کا جو, جو شواف ہے جس کو دلیل بناتے اس کے بارے میں ان, کا ان کی تعویل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایسے عمل کرنے کا کہ یہ ان کے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر جا کر وہاں پڑھاتے ہیں اس کا پتہ نہیں رہا ہوگا اس واسطے یہ اور ان کو مسئلہ معلوم نہیں اس لیے عمل کر رہے تھے کہاں سے نکالی یہ بات یہ کہ ایسا ہوا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث اسی میں یہ ہے کہ اس محلے کے لوگوں نے جس میں جا کر کے نماز پڑھاتے تھے انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی رسول اللہ نماز بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں لمبی قرآد کرتے ہیں اور ہم بہت سے لوگ جو ہیں کاموں سے نمٹ کر نہیں آتے بلکہ کام ادورے چھوڑ کے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز سے فرمایا تم کیا کرتے ہو لوگوں کے اندر اس سے نفرت پیدا کرو گے یہ تو تم میرے پیچھے نماز پڑھو اور یہ اگر نماز نماز پڑھانی تو ہلکی نماز پڑھاؤ یہ آپ نے فرمایا تو یہ آپ کا فرمانا کہ یہ تو میرے پیچھے نماز پڑھو اور اگر وہاں پڑھانی ہے تو پھر ہلکی نماز پڑھاؤ اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ نماز یہاں پڑھ کے جا کر کے وہاں امامت کرتے ہیں یہ عنافیہ کا کہنا ہے بہرحال یہ اما اختلاف ہے یار حتیث ہیں سب کے سامنے بس حدثنا احمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زائده قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله ابن عبد الله قال دخلت على عائشه تفقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى سقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ما في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء, لينوء فأغمي عليه ثم فاق فقال أصل الناس الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال ابو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال عمر أنت أحق بذلك قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخلد بين رجلين أحدهم على عباس الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي, والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال وبعد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا عالظ عليك ما حدستني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتي فعلست حديثه عليه فما أنكر من شيء غير انه قال اثمت لك الرجل الاخر الذي كان مع العباس قلت له قال هو علي رضي الله تعالى عنه آه. مسئلہ چل رہا تھا کہ جب امام کسی وجہ سے کسی مجبوری سے بیماری وغیرہ کی بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو مختدیوں کو کیا کرنا چاہیے جو حدیث اب تک آئی ہیں ان میں تو یہ بات ملتی ہے کہ مختدیوں کو بھی آپ نے حکم دیا کہ جو مختدی ہیں وہ بھی بیٹھے کیونکہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے تو سارے کاموں میں اس کی اتباع ہوگی امام اگر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو مقتدیوں کو بیٹھ کر پڑھنا یہ ساری حدیثیں اب تک آئی ہیں یہاں سے دوسری نوعیت کی حدیثیں ہیں تو میں نے یہ بات پچھلے دو ہفتے پہلے جب یہ مضمون شروع ہوا تھا میں نے اس وقت کہا تھا کہ امام احمد ابن حنبل اور امام اوزائی کا مسلک تو یہی ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اپنے مجبوری بیماری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے تو مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر پڑھنا چاہیے اگرچہ ان کو کھڑے ہونے پر قدرت ہے ان تمام احادیث کے مطابق امام مالک کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھنے والے کے پیچھے ابتدائی نہیں ہوگی ان لوگوں کی جو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی ایسے کوئی امام ہی نہیں بنانا یہ امام مالک کا مسلک غالباً وہ ان حدیثوں کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلم اللہ کی خصوصیت ہے ہر ایک کو آپ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آپ نے بیٹھ کر مجبوری سے ایک موقع پر نماز پڑھائی اور صحابہ نے اختدا کی تو اس لیے کہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے تو یہ امام مالک کا کہنا ہے امام ابو حنیف اور امام شافی رحم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ امام اگر مجبوری کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے مختدی اگر قادر ہے ان کو قدرت ہے کھڑے ہونے پر ان کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہیے بیٹھ کر نہیں پڑھنی ہے یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافی کا مسلک ہے تو ان کی دلیل یہ آگے کی حدیثیں آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر تو حضرت عمر کے پوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہنہا پاس حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا حال نہ بتلائیں گی یعنی وہ بیماری کی جس میں آپ نے وصال فرمایا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں پھر انہوں نے حضرت عائشہ نے حال بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری پڑ گئے تھے یہ مطلب کیا ہوا کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ کے لیے اٹھنا اور بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ اٹھ کر نہیں تشریح لے جا سکتے تھے مسجد میں خزرے میں تھے آپ اپنے گھر میں تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی تو ہم نے کہا نہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میرے لیے مقدب میں پانی رکھو میکدب وہ برتن ہوتا ہے کہ جس میں غسل وغیرہ کے لیے پانی رکھا جاتا ہے جیسے کو آپ بکیٹ کہیے تو ایسی کوئی چیز ہو اس کو میکدب کہیں گے تو مقدب میں پانی رکھو ہم نے ایسے ہی کیا تو آپ نے ایک غسل فرمایا پھر آپ اٹھنے لگے تاکہ آپ نماز کے لیے تشہیر لے جائیں پھر آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا وہ بے ہوشی ختم ہوئی تو پھر آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا کہ نہیں او یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے مقدب میں پانی رکھو ہم نے ایسے ہی کیا آپ نے غسل فرمایا پھر آپ اٹھنے لگے پھر بے ہوشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا کہ نہیں یار رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے مقدب میں پانی رکھو ہم نے ایسے ہی کیا آپ نے غسل کیا پھر آپ اٹھنے لگے پھر آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کیا نماز پڑھ لی لوگوں نے ہم نے کہا کہ نہیں وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ حضرت عائشہ کہتی کہ لوگ مسجد میں جمے بیٹھے تھے اور خوب مطلب یہ کسی جگہ جم جانا اسی سے احتکاف بنا ہے تو مسجد میں لوگ جمے بیٹھے تھے انتظار کر رہے تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سی نماز العشاء الآخرہ عشاء اللہ مغرب کی نماز کو کہا جاتا العشاء الآخرہ عشاء کا مطلب ہے شام تو شام کی جو آخری نماز وہی جس کو ہم عشاء کی نماز کہتے ہیں یہ اس نماز کا قصہ تو عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ وہ پیغام لانے والا ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ عنہ آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو ابو بکر جو ذرا بڑی نرم طبیعت کے تھے یعنی رقیق کہتے ہیں ایک ایسے انسان کو کہ جس کی طبیعت ایسی ہو کہ ذرا بات ہوئی رونے لگے اس کو رقیق کہتے ہیں تو ابو بکر صدیق کیونکہ بڑے نرم طبیعت کے تھے تو اس لیے انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر تم نماز پڑھا دو تو حرت عمر نے کہا کہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں اس کا نماز پڑھانے کا تو دائشہ کہتی ہیں کہ بکر صدیق صدیقی اللہ نے ان دنوں میں نماز پڑھائی لوگوں کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں ہلکا پن محسوس کیا تو یہ دوسرے دن ظہر کی نماز کا قصہ پھر پیش آتا ہے کہ آپ جو ہیں کیونکہ آگے حدیث میں وہ زہر کی نماز کا لفظ آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان آپ تشریف لے چلے یعنی سہارا لے کر کے دو آدمیوں کا العباس ان میں کے ایک جو تھے وہ حضرت عباس تھے آپ کے چچا رضی اللہ لے الزہر یہ سو زہر کی نماز کا قصہ ہے اسی میں آ گئی اس حدیث کے اندر تو وہ جو پہلا قصہ تھا وہ عشا کی نماز کا یہ زہر کی نماز کا ہوا اور ابو بکر جو ہیں نماز شروع کر دی انہوں نے نماز پڑھا رہے تھے تو فلم ما رآہو ابو بکر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں اور آپ نے ان دونوں صاحبوں سے جن کا سہارا لے کر آپ تشریف لا رہے تھے آپ نے ان کو فرمایا کہ مجھے ان کے برابر میں بٹھلا دو یعنی ابو بکر صدیق کے چنانچہ انہوں نے ابو بکر صدیق کے برابر میں بٹھا دیا آگے کی حدیث آ رہی ہے کہ جس میں یہ کہ بائیں طرف بٹھانا ابو بکر صدیق کے بائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر بٹھلا دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے وہ, وہ مگر کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی آ, تبلیغ کرتے رہے اس کے معنی یہ اب آپ اس جگہ پر بیٹھ گئے کہ جو امام کی جگہ ہے ابو بکر صدیق دائیں طرف ہو گئے جیسے کوئی اکیلا مقتدی امام کے دائیں طرف ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں چونکہ آپ کی آواز بہت ہلکی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب بن گئے مقتدی اور آپ کی تکبیرات جو ہیں وہ اپنی آواز سے لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں تو لوگ عزرت ابو بکر کی آواز سن کر کے اور اس کے مطابق اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ورنس نبی صلاحتی تو ابو بکر جو ہیں رسول اللہ صلی وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز کے, کے مطابق اپنی نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کو آپ کی آواز براہ نہیں پہنچ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہوئے تھے تو قائد معلوم ہوا کہ تمام مختدی بشمول ابو صدیق رضی اللہ سب کھڑے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہیں اور امامت فرما رہے ہیں یہی ہے وہ حصہ اس حدیث کا جس کی وجہ سے اس حدیث کو یہاں لایا گیا تو اس سے حدیث ابھی باقی ہے اس کو میں آگے بتاؤں گا لیکن جو میں نے کہا کہ یہی وجہ سے اس حدیث کو لائیں اس لیے بعض کی رائے یہ ہے کہ منسوخ ہو گئی ہے یہ جو, جو بیٹھ کر کے امام بیٹھا وہ تو مختلف کو بیٹھنا چاہیے یہ حکم آپ کا جو تھا وہ اس عمل سے منسوخ ہو گیا کیونکہ یہ عمل آپ کی زندگی کا آخری عمل ہے اور اس کو جو ہے حجت بنائیں گے یہی انفیہ اور شفافے کا کہنا ہے تو عبید اللہ کہتے ہیں یہ جو, جو روایت کرنے والے ہیں کہ محرت عائشہ کے پاس سے یہ سب سن کے میں عبداللہ ابن عباس کے پاس, پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث نہ پیش کروں جو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے سلسلے میں مجھے بتایا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہاں سناؤ تو میں نے پیش کی وہ حضرت عائشہ کی حدیث عبداللہ ابن عباس کے سامنے انہوں نے ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کیا مطلب یہ کہ جو بھی حضرت عائشہ نے بتلایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس اس سے متفق یعنی ان کا علم میں بھی یہی سب کچھ ہے لیکن انہوں نے ایک بات یہ ضرور پوچھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ کیا حضرت عائشہ نے ان دوسرے آدمی کا نام بھی لیا تھا وہ جو دن جن دو آدمیوں کے سہارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ نے ایک کا نام لیا ہے وہ حضرت عباس دوسرے کا نام چونکہ نہیں لیا تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کیا تم سے ان دوسرے آدمی کا نام بھی لیا تھا عائشہ نے جو عباس کے ساتھ تھے تو میں نے کہا کہ نہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ علی تھے رضی اللہ عنہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت عباس کا نام تو لیا علی کا نام کیوں نہیں لیا اب ظاہر ہے کہ جن کے دل میں کچھ گڑبڑ ہوگی وہ کہیں گے کہ ہو نہ ہو دیکھو نا حضرت عائشہ جو تھی عضرت علی سے ان کو جلن تھی اس بات علی کا نام نہیں لیا یہ تو ان کے کی بات ہوگی کہ جو یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ عرض عائشہ پہ ہر طرح کے الزام لگانے لیکن جو ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درجے کو وہ سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس کے مناسب مطلب نکالیں گے بات اصل یہ ہے کہ دوسرے آدمی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں روایتیں ہیں مختلف مختلف صحابہ سے ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے اور اسی طرح سے حضرت اسامہ کا نام بھی آتا ہے تو کئی نام چونکہ آ رہے ہیں تو اس واسطے حضرت عائشہ نے دوسرے کا نام اس لیے نہیں دیا کہ وہ دوسرے جو تھے وہ کئی تھے اس لیے محدثین کا کہنا یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو برابر شروع سے لے کر آخر تک رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو حضرات تھے جو تھے وہ بدلتے رہے کہیں تو حضرت ہیں تو کہیں حضرت اسام یا دوسرے جو ہیں وہ اس طرح بدلتے رہے تو جو ایک ہی آخر تک ساتھ رہے شروع سے حضرت عباس اس لیے حضرت عائشہ نے ان کا نام لے دیا بقیہ کا نام نہیں دیا ایک وجہ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دوسرے جو تھے ان کے مقابلے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیچا بھی ہیں اور ترجمے میں باہر ایک بڑا مرتبہ ان کا ہے تو حضرت عائشہ نے ان کا نام لے لیا دوسرے کا نام نہیں دیا مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ دوسرے صاحب جو تھے وہ علی رضی اللہ عنہ تھے ان کی روایت میں یہ بات ہوئی حدثنا محمد بن, رافع و عبد بن حمید ابن حمید وبن حدسنا عبدالعضح کالا اخبر مام اور کالہ ظہری و اخبر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن اتبا عائشہ اخبرت ہو انها قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له قالت فخرج ويدن له على الفضل ابن عباس ويدن له على رجل آخر وهو يخط برجل برجليه في الأرض فقال عباد الله فحدست به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة هو علي یہ اوب اللہ ابن عبداللہ ابن ادبا تو وہ اب ابن امانی بلکہ ابن ادبا ہیں یہ کہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری کی ابتدا ہوئی جس میں آپ کا وصال ہوا تو حضرت ممون رضی اللہ علیہ ام ممنین کے آپ گھر میں تھے تو وہاں آپ پر یہ بیماری کا حملہ ہوا تو آپ نے اپنی تمام ازواج سے یہ اجازت حاصل کی کہ آپ کی یہ بیماری کا وقت جو ہے وہ حضرت عائشہ کے گھر میں گزر جائے تو تمام ازواج نے اس کی اجازت دے دی تو ایک تو یہ کہ عائشہ سے آپ کو مناسبت اور لگاؤ بھی بہت تھا دوسری ایک اور بھی وجہ ہے اصل میں حضرت عائش رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہم دیکھتے ہیں اور جو احادیث ان سے نقل ہو کر آ رہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ یوں تو تمام ازواج متحرات امہات ممنین ہیں اور یوں کہیے کہ ساری دنیا کی عورتوں میں ان کا درجہ سب سے اونچا ہے اور واقعی ہر ایک ان میں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی اہلیت رکھتی ہیں مگر ان میں جیسے فرق ہوگا پس میں اس کے لحاظ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے ان کی اپنی ذہانت فطانت علمی قابلیت اور صلاحیت کے لحاظ سے اسی لیے حضرت عائش رضی اللہ عنہ کی روایتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کے جو سوالات یا ان کے جو مسائل کے اندر جو ان کی رائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبردست فقہ تھا حضرت عئے رضی اللہ عنہ کے اندر فقہ کی مہارت تو ظاہر ہے کہ ایک جن کا مزاج علمی ہوگا ان کو جتنی راحت ایسے آدمی کے ساتھ پاس رہنے سے ہوگی جس کا خود مزاج علمی ہو وہ دوسرے کے پاس نہیں ہوگا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو بہر علم کا مرکز ہیں اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہ جو مزاج شناخت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بڑی ذہین ہیں اور بڑی فتی ہیں اور فقی ہیں ان کے پاس جب آپ کا یہ بیماری کا وقت گزرے گا جس میں طبیعت میں کمزوری ہوتی ہے اس میں آپ کو جتنی راحت وہاں سکتی ہے اور جگہ نہیں اسی واسطہ ازواج متحرات نے بلا کسی تعمل کے بخوشی اس کی اجازت دے دی اور یہی عقلمندی کی بات ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جگہ بھی رہنا ہوگا وہ جگہ کی, اس جگہ کے لیے بھی اور جس کے ہاں رہنا ہوگا اس کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کون ان میں سے یہ چاہتا ہوگا جذبات میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے جو سعادت ہمیں ملنے والی ہے اس سے محروم ہو جائیں مگر یہ تو ایموشنل بات ہے جذباتی بات ہے عقل کی بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم برکت چاہتے ہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے یہ عقل کی بات ہے اور عقل ہی سے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے جذبات سے نہیں تمام ازواج متحرات نے اجازت دے دی اور ورت عائشہ رضی اللہ عا کے پاس تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ تو فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اوپر تھا اور دوسرا ہاتھ جو تھا وہ دوسرے آدمی پر اور آپ اس طرح سے اپنے پیروں سے نشان ڈالتے چلے جا رہے تھے یا کا مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے نشان پڑتا ہے نا چلتے وقت یعنی مطلب کیا ہوا گھسرتے ہوئے آپ کے پاؤں چل رہے تھے آپ میں اتنی کمزوری تھی کہ اپنے پاؤں اٹھا اٹھا کر بھی نہیں رکھ پا رہے تھے اس طرح آپ کو لایا گیا تو بید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یادیث ابن عباس کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ دوسرے جن کا نام طائشہ نے نہیں لیا وہ دوسرے صاحب کون تھے وہ علی تھے حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليس قال حدثني أبي أن جدي قال حدثني وقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أقبلني وبعد الله ابن عبد الله بن عطبة بن مسعود ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين الرجلين تخط رجلاه في الارض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل ان اخر قال ابو عبد الله فاخبرت عبد الله بالذي قالت عائشه فقال له عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الاخر الذي لم تسمع عائشه قال قلت لا قال ابن عباس هو علی رضی الله عنه وهي مضمون ہے اس میں صرف ایک لفظ کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جو وہاں تھے حضرت مैमون رضی اللہ عنہا کہ ہاں تو آپ کا مرض بڑھ گیا اور آپ کا درد جو تھا یہ وجہ کا لفظ جب وہ درد میں اضافہ اور شدت ہو گئی یہ صوت آپ نے اجازت لی کہ وہ حضرت عائشہ کی ہاں بیماری کے دن گزارنے کی تمام ازواج اجازت دے دیں تو سب نے اجازت دے دی حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليس قال حدثني أبي أن جدي قال حدثني أقيل بن خالد قال قال ابن الشهاب أكبر أن يباد الله ابن عبد الله ابن بن عدب ابن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني أن كثرت مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا وإلا أني إني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحدا أحدا الہ تشا امنا سبھی فالت و یاد کا رسول اللہ اللہ وسلم یہ حدیث کا مضمون جو ہے اصل میں تو جو حدیثیں آگے مجھے نظر آ رہی ہیں یہ بات تو ان کے بعد سمجھ میں آتی ہے قصہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ادب بکر کو نماز کے لیے کہا جائے تورط عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکا تھا کہ یا رسول اللہ وہ بڑی نرم طبیعت کے ہیں اور آپ ان کے بجائے عمر کو آپ اس کے لئے مقرر فرما دیں نماز پڑھانے کے لیے آگے حدیثیں آ رہی ہیں یہاں اس کا حصہ یہ ہے کہ عائشہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس بات کے لئے اصرار کر رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی میرے اسرار کی کہ میرے دل میں یہ تھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر جب کوئی شخص بھی نماز پڑھانے کھڑا ہوگا تو لوگ اس آدمی کو پسند نہیں کریں گے سمجھا کہ جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے اس سے اندازہ ہو رہا کہ اب آپ کا آخر وقت ہے جو شخص آپ کی جگہ ہوگا لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے کہنے نا کہ دیکھو یہ کم بختی ہے اس کی کا لفظ ہے لوگ جو ہیں ان پر بد بختی کہ نسبت کریں گے کتنا بدبخت انسان ہے کہ یہ اس میں نماز پڑھانی شروع ہوگی تو رسول اللہ کا انتقالی ہو گیا تو میں اس واسطے میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ابو بکر صدیق پر کسی طرح کی یہ تہمت آئے تعائشہ کہتی اس واسطے میں اصرار کر رہی تھی چنانچہ آ گیا تیسرے حد دسنی محمد بن رافع و عبد بن حمید و لفظ ابن رافع قال احتون أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال زوري وأخبرني عمزة ابن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت مرتين او اوسلا فقال علی بن ناسی ابو بکر فعن کن صواہب یوسفہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے آئے تو فرمایا کہ ابو بکر کو اس بات کے لیے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یار رسول اللہ ابو بکر جو ہیں بڑی نرم طبیعت کے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اپنی آنسو پہ کنٹرول نہیں کر پاتے کے بارے میں ہے یہ. قرآن شریف پڑھا کرتے تو, تو خوب روتے تھے تو اس لیے ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہ حضرت عائشہ نے کہ ابو بکر جو ہیں یہ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اپنے آنسو پہ کنٹرول نہیں کرتے بڑے نرم طبیعت کے ہیں آپ آب ابو بکر کے سوا کسی اور کو حکم دیتے تو اچھا ہوتا آپ نے فرمایا یہ حضرت عائشہ کہتی ہے بخدا میں جو اس بات کو ناپسند کر رہی تھی کہ حضرت بکر نماز پڑھائیں وہ صرف اس لیے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر پہلی مرتبہ کھڑا ہوگا لوگ اس کو جو ہے اس پر ایک تہمت لگائیں گے اور تانے دیں گے تو اس لیے میں نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصرار کیا کہ آپ ان کے بجائے کسی اور کو حکم دیں آپ نے فرمایا ابو بکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے یہ آپ نے فرمایا لیو سلی بن اور آپ نے فرمایا تم تو یوسف کی ساتھ والی ہو یوسف علیہ السلام کی جو عورتیں تھیں نا جو انہوں نے ایک اچھا خاصا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا تو ایک آپ نے اس طرح سے فرمایا تم تو یوسف کے ساتھ والا ہو جیسے مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک مستقل ایک بات ہی بدل گئی تھی اور کچھ سے کچھ بنا دیا تھا تم سیدھے سیدھے نہیں چلنے دینا چاہتی یہ عورتوں کے لیے آپ نے بات فرمائی ظاہر ہے اس طاعشہ کا درجہ نہیں گٹتا یقیناً ان کا درجہ بہت اونچا ہے مگر یہ ان کی اور رسول اللہ کے بیچ کی بات ہے تو آپ نے اس پر اظہار فرمایا پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ ادب وغیرہ صدیق رضی اللہ نے تمہار سے کہا تھا کہ تم پڑھا دو لیکن تمر نے فرمایا کہ تم آپ زیادہ حق رکھتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت کے اندر جو سب سے زیادہ ہر لحاظ سے مرتبہ میں سب سے اونچا ہو اپنے علم میں اپنے فضل میں اپنے تقوا میں تہارت میں جماعت کے اندر اثر و رسوخ کے لحاظ سے دراصل امام اسی کو بنانا چاہیے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے کہ تمام صحابہیں ابو بکر ہی اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ نبی کے قائم مقام اور وہ خلیفہ بنے اور عمر بھی اسی بات کو دیکھ رہے تو حالانکہ یہ موقع ایسا تھا کہ اور کوئی اور ہوتا تو اگر جھوٹ کو بھی اشارہ ملے سچ کھڑے ہو جاتے اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت مل لی. آپ جس جگہ کھڑے ہوتے تھے اس جگہ کڑے ہونے کی شہادت مل لی. بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ پتہ نہیں ذوق کے ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں آج بھی جو لوگ مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور امام تو خیر وہ آگے جو محراب بنی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ اضافہ کیا تھا قبلے کی طرف وہ اضافہ بھی تک ہے اور امام اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں عثمان رضی اللہ انہوں نے جو محراب بنائی تھی اور امام کے لیے ابھی بھی امام وہ کھڑوتے لگے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محراب تھی جہاں آپ کھڑے ہوا کرتے تھے وہ پیچھے ہو گئی وہ جگہ بنی ہوئی ہے ترکوں نے یہ کام بہت اچھا کیا کہ ان نشانات کو برقرار رکھا اس عمارت میں مسجد نبوی میں کہ جو حضرات صحابہ اور رسول اللہ صلی وسلم کے زمانے سے متعلق ہیں ان کو محفوظ کر دیا تو وہ مہراب کی جگہ بھی محفوظ ہے مہراب النبی اس کو کہتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس جگہ پر جا کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں میں برا نہیں کہتا لیکن پتہ نہیں ذوق کی بات ہے میرا ذوق اس کو کبھی بھی گوارہ نہیں کیا میں جب بھی حاضر ہوا اور مجھے موقع ملا یہ تو میں نے کوشش کی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوئے ہوں, ہوں, ہوں گے محراب میں کھڑے ہوتے وقت میں اس جگہ اپنا ماتھا تو رکھا جائے لیکن اس جگہ اپنے پیر رکھے جانا تو بہت مشکل بات ہے یہ ذوق کی بات ہے تو یہ اس وقت حضرت رضی اللہ عنہ یہ کر سکتے تھے کہ بھئی بہت اچھا موقع ہے لاؤ میں بھی امام بن جاؤں لیکن وہی کہ جو اصول ہے شریعت کا ان لوگوں کو حالانکہ اس کا تجربہ نہیں تھا مگر اس کے باوجود اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں آپ ہی امامت فرماتے رہے اس سے انہوں نے مسئلے کو سمجھا کہ امامت کا حقدار اور مستحق ہے کون اس لیے اپنی بجایا ابو بکر صدیقی کو اوپر انہوں نے اصرار کیا اور ان کو متعین کیا اس سے مسئلہ سامنے آتا ہے هرط عمر فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه لا إن انتنوا صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت فامروا ابا بكر فصلى بالناس قالت فلما دخل في الصلاه وجد رسول الله صلى الله من نفسي خفته قالت فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض قالت فلما دخل المسجد سامع ابو بكر حسه ذهب يتاخر فاوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلسان بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي النبي صلى الله الناس بصلاه ابي بكر <تصفيق> حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھاری پڑ گیا مطلب یہ ہوا کہ بیماری اتنی غالب آ گئی کہ اٹھنا چلنا آپ سے مشکل ہوا یہ ہے بھاری ہونے کا مطلب تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کے لیے اطلاع دینے کو آئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو طایشہ کہتی کہ میں نے عرض کیا کہ یار رسول اللہ ابو بکر جو ہیں وہ بہت نرم آدمی ہیں اور جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز اور قرأت نہ سنا سکیں گے اس لیے کہ نرمی کی وجہ سے وہ ان کے حلق سے ہی نہ نکلے گی وہ روتے بہوتے ہیں یہ پہلے بھی آ چکی تھی حدیث تو کیوں نہ آپ حضرت عمر کو حکم دیں تو آپ نے فرمایا کیونکہ حضرت عمر کی آواز بلند تھی آدمی ذرا مضبوط دل کے تھے تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں تو حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے پھر حفصہ سے کہا ام المنی جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں تو میں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میں نے تو کہہ لیا آپ نے نہیں سنا ذرا تم کہہ لو کہ ابو بکر جو ہیں وہ نرم آدمی ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو آواز نہ سنا سکیں گے تو کیوں نہ آپ تمر کو حکم دے دیں تو یہ کہتی ہیں کہ حضرت حفصہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کو یہ پتا نہیں تھا پہلے کہہ چکی ہیں یہ مجھے آگے بڑھا رہی ہیں انہوں نے بھی کہا تو رسول اللہ عصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوسف کی ساتھ والیاں ہو سب تو حضرت یوسف کے جو تھے وہ عورتوں نے ایک پلان بنایا تھا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں مبتلا کیا تھا تو مطلب یہ ہوا کہ تم سب جو ہے آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے وہ بات اپنے میرے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ہی کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو عائشہ کہتی ہیں کہ لوگوں نے جا کر حضربو بکر کو اطلاع دی انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی کہتی ہیں کہ جب نماز میں وہ شروع ہو گئی نماز میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر کچھ ہلکا پن محسوس کیا تب یہ تھوڑی سی بہتر محسوس ہوئی طاعشہ کہتی ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے اور دو آدمیوں کے سہارے سے بیچ میں آپ چلے اس طرح کے آپ کے پیر زمین پر لائن ڈال رہے تھے تو طایشہ کہتی جب آپ مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نے آپ کے چلنے کی آہٹ کو محسوس کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے آپ نے اشارہ فرما دیا کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھ گئے یہ ساری ابھی, ابھی بکر تو ذائقہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اور لوگ اقتدا کر رہے تھے ابو بکر کی نماز کی تو اس سے جس کے لیے حدیث لائیں کہ آپ کے زندگی کا آخری عمل جو یہ تھا کہ وہ آپ تشریف رکھتے تھے نماز میں اور ابو بکر اور تمام صحابہ کھڑے تھے اسی مسئلے کو ثابت کرنا ہے کہ مختدیوں کا ضروری نہیں ہے یہ پہلا حکم تھا لیکن آخر جس پر اس کے بعد کوئی دوسرا عمل آپ کا سامنے نہیں آیا وہ یہی ہے امام کے بیٹھنے سے مختو کا بیٹھنا ضروری نہیں رہتا وہ اگر قادر ہیں کھڑے ہونے پر وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے اس کے لیے تو یہ حدیث کو لائیں اسی کے ساتھ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ درمیان میں امام جو ہے وہ اگر بدل جائے کسی ضرورت سے تو ایسا ہو سکتا ہے مثلا امام اس کو کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ نماز کو کنٹینیو نہیں کر سکتا مثلا یہ کہ وزر ٹوٹ گئی یا اس کو یہ کوئی اور عذر پیش آ گیا تو وہ پیچھے ہٹ جائے دوسرا آدمی اس جگہ پر آ جائے گا وہ نماز پڑھا سکتا ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز شروع ہونے کے بعد اور اس طرح سے امامت بدل گئی ابو بکر امام تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے تو لوگوں کی نماز مسلسل چلتی رہے گی مختدیوں کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں اگر امام پیچھ میں نماز توڑ کر جا رہا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ پیچھے سے کسی اور کو اپنی جگہ کھڑا کر دے اور وہ نماز کو کنٹینیو کریں اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے تیسری بات جو خود بخود نکل رہی وہ یہ کہ امامت کے واسطے افضل ترین شخص ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف رکھتے ہوئے تو کون اور افضل ہو سکتا ہے آپ کے برابر بھی کوئی نہیں اس لیے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے بھی اس بات کو سمجھا کہ جب آپ تشریف لا رہے ہیں تو میرے پھر امام رہنے کا کوئی ما... کوئی, کوئی مطلب نہیں ہے مگر فرق یہ ہے کہ اب آپ کے بعد تو اگر ایک دفعہ امام نماز شروع کر دے تو کوئی کتنا افضل سے افضل بھی آدمی آ جائے گا وہ یہ کام نہیں کرے گا جو رسول اللہ صلیٰ آسرم نے کیا کہ آپ بیٹھ گئے ابو بکر کے بائیں طرف امام بن گئے اور ابو بکر نے آپ کی تقبیرات کو منتقل کیا یہ اب نہیں ہوگا اور نہ تو بہت مشکل پیش آ جائے گی یہ رسول اللہ صلی آسرم کی خصوصیت میں ہے کہ آپ نے ایمان نماز شروع ہونے کے بعد بھی پھر آپ تشریف لائے اور آپ کی امامت جو ہے آپ نے اس کو قبول فرمایا اگرچہ اس کے خلاف بھی آگے آ رہا ہے تو ضروری نہیں تھا مگر چونکہ ابو بکر ہٹ رہے تھے تو اب وہیں اگر وہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی کہ انہوں نے کہا حضرت آپ حضرت آپ تو نماز کیا رہ جاتی اس لیے آپ نے خاموشی سے اس کو مان لیا آگے آپ تشریف لے گئے اور بیٹھ گئے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے آگے چل کر یہ سلسلہ نہیں ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی کہ تمام صحابہ میں یہاں تک کہ خلفۂ راشدین میں ان میں بھی ابو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کا مقام بہت اونچا ہے کہ قرآن شریف میں کچھ چیزیں وہ آ رہی کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے صاحب اور رائے تھے اور اللہ کے یہاں ان کا درجہ کتنا مقبول تھا کئی ایسے موقع ہیں لیکن اس سب کے باوجود تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام سب سے بلند ہے اسی لیے آپ ان کو انہیں کو متعین فرما رہے ہیں حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو کہہ دیجئے مگر آپ اپنی رائے نہیں بدل رہے ہیں عورت ابو بکر صدیقی کو متعین طور پر آپ فرما رہے ہیں کہ انہیں کو نماز کے لیے کہا جائے اس سے اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے اور ان کا یقین ہے کہ تمام صحابہ میں بادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ابو بکر ہیں یہ حدیث اور یہ واقعہ جو ہے یہ اس کی تائید کرتا ہے یہی حدیثیں اور بھی آ رہی ہیں امام مسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق مختلف سندوں سے حدیثیں لاتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ یہ واقعہ یہ ایک آدھ روایت میں ایک آدھ حدیث میں نہیں آیا بلکہ مختلف صحابہ نے اس کو لیا ہے اور مختلف سنعتوں نے سنعتوں سے محدثین نے لیا ہے اس طرح سے وہ واقع اور وہ حدیث جو ہے بہت مضبوط ہو جاتی جب مختلف سنعتوں سے آ رہی ہو یہ امام مسلم کی عادت ہے اس میں پھر ایک آدھ لفظ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جس سے کوئی نیا مسئلہ بھی نکل کے آ جاتا ہے تو اس لیے یہ مضمون ابھی اور آگے چل رہا ہے حدسناجاب ابن الحالس تمیمی قال اخبرنا ابن عصیر دوسرے سند وحدثنا حدثنا اساق ابن ابراہیم قال ابرنا عیسیٰ یعنی ابن یونس قمان العامش بیاض نحو وفي وفی لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد الطی تو وفیہ بح وفی حدیث ابن مصر فتیب برسول اللہ صلی اللہ علیہ حتٰ اجلی صلازم بھی وقان نبی یُو صلہ وسلم یسلی بالناس و ابو بکر یوسم بیماری وہ جس میں آپ کی وفات ہوئی یہ صاف ہو گیا اگر چپی حدیث سے سمجھ میں آ رہا تھا لیکن اس میں صاف بتا دیا کہ یہ مرض وفات تھا تو آپ کو بٹھا دیا گیا ابو بکر کے ایک جانب اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے ابو بکر آپ کی تکبیرات سنوا رہے تھے یہ ایک لفظ جو آیا ہے اس سے مسئلہ نکلتا ہے اور وہ نماز یہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نماز مسر ہوتی ہے بڑی جماعت ہے جمعہ کے دن ہو اور یا کہ عید کی نماز میں ہو اور تکبیرات تقبیر کہنے والے پیچھے ہوتے ہیں دو تین چار جو بھی ہوں یہ کیوں مقرر کیے جاتے ہیں ظاہر بات ہے سبھی ہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اس لیے کہ امام کی آواز تب تک نہیں پہنچ رہی اس لیے تکبیر کرنے والے مقرر کیے جاتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ مقتدی جو ہیں وہ کس کی اقتدا کر رہے ہیں آیا مکبرین کی اقتدا کر رہے ہیں جن کی آواز ان کو سنائی دے رہی یا امام کی اقتدا جو ہے وہ کر رہے ہیں جس کی آواز سنائی دے رہی یا نہیں سنائی دے رہی یہ ایک مسئلہ ہے کہاں جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مختیوں کی نیت اور ان کا ذہن پورا کانشسنیس اور توجہ جو ہے اس بات پر ہونی چاہیے ہم امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کی اقتدا کر رہے ہیں وہ جو تکبیرات جس کی آواز آ رہی ہے ہم اس کی اقتدا نہیں ہو رہی تو اگرچہ آواز اس کی ہے مگر ہم جو رکو میں جا رہے ہیں ہم جو سجدے میں جا رہے ہیں امام کے رکو میں جانے اور امام کے سجدے میں جانے کی وجہ سے جا رہے ہیں اس کی اقتدا ہو رہی ہے اگر ذہن میں کسی وقت بھی یہ بات آ گیا ہے ہم نہیں پتہ مانج... کون امام ہے ہم تو اس کے جس کی آواز آ رہی اس کی اقتدا کر رہے ہیں غلط ہو گئی نماز نہیں ہوئی ان کی اس لیے کہ وہ جو امام ہے اس کی اقتدا کی نیت نہیں رہی یہاں کیا اسی لیے لفظ واضح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر آپ آب کی تدبیرات لوگوں کو سنوا رہے تھے یہ لفظ اسی لیے یہ نہیں کہ ابو بکر آپ آب کر رہے ہیں اور لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے ہیں یہ صورت نہیں رہی یہ اسی لیے اس بات کو یہ لفظ لایا اور فقان اس سے مشرہ نکالا اس لیے اس کو بالکل ذہن میں رکھا جانا چاہیے کہ اگر مقبرین ہو کہیں ان کی تکبیروں کی اقتدا نہیں اقتدائی امام ہی کی ہے ابو بکرا بکرشا بکر کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اپنی بیماری کی حالت میں تو, تو ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی اروا کہتے ہیں کہ رسول اللہ رو جو رابی ہیں اس روایت کے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم نے اپنی طبیعت میں ہلکا پن محسوس کیا تو تشریف لائے نکلے اور جب کہ ابو بکر امامت کر رہے تھے لوگوں کی جب ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو استاخرہ خراب پیچھے ہٹنے لگے رسول اللہ صلیٰسرم نے اشارہ کیا یعنی تم جہاں ہو وہیں رہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ابو بکر کے مقابل حضا کا لفظی ترجمہ یہی ہے جم بھی آپ کی جائیں جانب یعنی سائڈ میں جم کا لفظ سائڈ کے معنی میں ہے حضا کا مطلب آتا ہے سامنے مقابل یہ ہوتا ہے حزہ کے معنی اب یہ لفظ جو آیا اس سے کیا مسئلہ نکلا اس سے مثلا نکلا کہ اگر مثلا امام کے ایک جانب کوئی مقتدی کو کھڑا ہونا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا امام کے نمبر ایک نمبر دو برابر میں نہیں کھڑا ہوگا بعض لوگوں نے جو یہ سمجھا ہوا ہے کہ صاحب امام کے جیسے پیر جس لائن پر ہیں اسی لائن پر پیر مختدی کے ہوں یہ نہیں ہے صحیح حضاط کا مطلب آتا ہے سامنے ہونا اس کا مطلب اور پھر جم کا لفظ بھی ہے اور سائڈ میں ہونا اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی وسلم تھوڑا آگے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں تھوڑا پیچھے تھے آپ کے دائیں طرف تو یہ خود شاہتا کے ایمان اور مختی کا فرق سمجھ میں آ جانا چاہیے اگر دونوں ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں جیسے بعض لوگوں نے ایسا ایسا ہم نے کرتے دیکھا اور بعض اشتہاد کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں اس لفظ کا ترجمہ پھر کیا ہو جائے گا اس لیے مختدی کو تھوڑا پیچھے ہونا چاہیے اسی لیے فقا کہتے ہیں کہ جہاں امام کی جس لائن پر امام کی ایڑی آ رہی ہے اس لائن پر اس مختی کا پنجہ آ جائے بس اتنا کافی ہے بہت پیچھے ہٹنا نہیں یہ سی سے نکلا ہے حدنی عمر الناقد وہ الحلوانی و عبد المنحم کال عبد ال اکبر عنی وقال آخران حد یعقوب و ابن و ابراہیم ابن سعد کال حدنا ابی انصال ان ابن شہاب قال اکبر عنی ان مالک ان ابا بكر كانوا يصلي لهم في وجهي في وجهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاه كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجره فنظر إلينا وهو قائما كان ان وجهه ورقته ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبُهتنا ونحن في الصلاه من فرح فرحن بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وانا كسابو بكر على ليصلي ليصل وظن ان رسول اللہ, اللہ وسلم خارج اللہ, اللہ وسلم ان سم دخل رسول اللہ, اللہ وسلم فتو رسول اللہ فتوف رسول اللہ وسلم من اچھا جی اس میں یہ آپ کی سی بیماری کا دوسرا واقعہ ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ ع لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اس تکلیف میں کہ جس تکلیف میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یہاں تک کہ یوم السنین آ گیا یعنی پیر کا دن دو شمبا یا منڈے وہ دن آ گیا اور سب کو معلوم ہے کہ اسی دن آپ کا وصال ہوا ہے تو لوگ جو ہیں یعنی منڈے کو تو لوگ جو ہیں وہ نماز میں صفے قائم کیے ہوئے تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا ایسے لیٹے لیٹے تو اور ہماری طرف دیکھا پھر آپ ممکن ہے سہارے سے کھڑے ہوا قائم آپ کھڑے ہوئے تھے اور یہ حالت تھی کہ آپ کا چہرہ اس کا لفظی ترجمہ ورق آتا مص کا کمانا ہے کہ جیسے کتاب کا ورق ہوتا ہے اس اس میں یہ لفظ ہیں انصب ابن مالک کے آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا تو اس میں یہ بھی معنی نکل سکتے ہیں کہ جیسے ورق سفید ہوتا ہے تو آپ کا چہرہ کمزوری میں ایسا ہو رہا تھا لیکن محدثین نے علماء نے یہ مانا نہیں لیے بلکہ یہ کہ اس وقت آپ کے چہرے مبارک پر جو نورانیت تھی اور اس نورانیت کی وجہ سے جو خوبصورتی تھی آپ کے چہرے مبارک پر وہ ہے مراد ورقت مصحب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو ہمیں بڑا ہی بھلا لگا آپ کا یہ خوش ہونا حالانکہ ہم نماز میں تھے آپ جو مسکرائے اس کو ہم نے دیکھا یا محسوس کیا کنخیوں سے تو بہت ہمیں اچھا لگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کا مسکرانا بہت خوبصورت لگ رہے تھے آپ اس وقت یہ مطلب ہوا اور یہ کہ ہم بہت خوش ہوئے آپ کے خوش ہونے سے پھر اور آپ کے یہ کہ نکلنے سے آپ نے چہرہ مبارک ہم کو دکھایا بہت خوش ہوئے ہم لوگ ورنہ ابو بکر تو آپ جو ہیں جیسے باہر کو تھوڑا سا آپ نکلنے لگے تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تاکہ وہ صف میں جا کر مل جائیں اور خیال ہوا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں جیسے اس سے پہلے ہو چکا تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب کو اشارہ کر دیا کہ اپنی نماز پوری کر لو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آپ داخل ہو گیا اور پردہ جو تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی دن انتقال ہوا تو یہ منڈے کا واقعہ تو مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز جو تھی اس میں آپ نے یہ دیکھا زور فجر کی نماز میں اور دوپہر میں پھر آپ کا وشال ہو گیا تھا تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ فجر کی نماز میں آپ تشریف نہیں لائے نماز کے لیے مسجد میں اتنی کمزوری تھی حدثنا محمد بن المسنى و بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن انس لم يخرج الينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فوقيمه الصلاه فذهب ابو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضعها لنا وجه وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک ہماری طرف نکل کر نئی تشریف لائے اس بیماری کی شدت میں تین دن ایسا ہوا کہ آپ مسجد میں نہیں آئے ہیں اور ابو بکر برابر نماز پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تین دن پہلے آپ تشریف لائے تھے اور بیٹھ کر نماز آپ نے نماز پڑھی تھوڑی امامت فرمائی تھی لیکن تین دن پھر آپ نے تشریف لا نماز قائم ہوتی رہی اور ابو بکر نماز پڑھاتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ذرا پردہ اٹھاؤ نماز کا وقت ہوگا لوگ نماز, نماز میں جمع ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ ذرا پردہ ہٹائیں چنانچہ پردہ ہٹایا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک ہمارے سامنے اندر سے آ... نظر آیا ہمیں تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے دیکھنا اور وہ منظر جو تھا ایسا اچھا منظر ہمارے لیے آ... اور کوئی نہیں تھا تو آ... انت کہتے ہیں کہ نبی کریم سرد علیہ سلم نے ابو بکر کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آگے رہیں نماز پڑھائیں اور پھر آپ نے پردہ چھوڑ دیا پھر آپ نہ تشریف لا سکے یہاں تک کہ آپ کا انتقال اس دن ہو گیا قرۃ مالک أن أبي حازم سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمر بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤزن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فوقيم قال نعم قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف تصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاه فلما اکثر الناس التصفيق التفت فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمقص مكانك فرفع ابو بكر يديه فحمد الله عز وجل ما امره به رسول الله صلى الله وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استبع في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تسبت إذا مرتك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التسفيق من نابه شيء في صلاتي فليسبح فإنه إذا سبح ألتفت إليه <لِلنِّسَا> پچھلے جو حدیثیں چلے آ رہی تھیں پچھلے باب میں اس میں تو مضمون تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں جو نمازیں حضرت ابو بقر صدیق نے پڑھائی تھیں ان میں سے ایک نماز کے لیے آپ تشریف لائے مسجد میں اور تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی اور باقی سب لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ مضمون آیا تھا یہاں ایک اور ملتی جلتی بات ہے اور وہ یہ کہ جب نماز ہو رہی ہو اور امام وہاں سے ہٹ جائے تو دوسرا آدمی ان کی جگہ پر نماز پڑھائے تو یہ ایک مسئلہ ہے اب وہ اس کا ہٹنا امام کا کسی عذر سے ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فقا یہی کہتے ہیں لیکن یہاں صورت یہ نہیں تھی بلکہ عذر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تشریف لے آئے نماز کے دوران تو ابو بکر ہٹ گئے یہ واقعہ مرض وفات کا نہیں بہت پہلے کا ہے اور تو یہ صاحبی سا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بنو امر ابن عوف کے محلے میں تاکہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا تھا اس میں مصالحت کرا دیں یہاں کیا ہوا مسجد نبوی میں نماز کا وقت آ گیا تو معذن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تشریف نہیں لگتے وہ باہر گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو چنانچہ اقامت کہی گئی اور انہوں نے کہا کہ نماز کوئی تیار ہے بالکل تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں میں پڑھا دوں گا چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حالت میں کہ لوگ نماز میں ہیں اور پھر آپ جو ہیں وہ ایک صف میں آپ کھڑے ہو گئے تشریف لائے تو صف میں ایک طرف کو آپ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کیا ہوا صفق الناس جیسے وہ سیٹی بجا یوں کہیے کہ آواز دے کو ایسی نکالنا جس میں حروف نہ ہو سیٹی ہو یا یہ کہ اس طرح کی کوئی چیز آواز منہ سے نکالنا تو سیٹی کہیے تو سیٹی جو ہے وہ لوگوں نے نکالی ابو بکر جو تھے وہ نماز میں ادھراد نہیں دیکھا کرتے تھے لا الطف نماز میں نہیں دیکھتے تھے تو اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا فلما اکثراناس و تصفیق جب لوگوں نے آوازیں زیادہ نکالنی شروع کی وہ سیٹی والی سی آواز تو پھر ابو بکر صدیق نے توجہ کی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اشارہ الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رکے رہے فرفا ابو بکردئی ابو بکر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ کی حمد بیان کی اس بات پر کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ کھڑے رہنے کی آپ نے جو ہدایت فرمائی ہے اس پر کہ کتنی بڑی نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے اس وقت کہ آپ نے تائید کر دی میری امامت کی پھر اس کے بعد ابو بکر پیچھے ہٹ گئے یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے جا کر کے لوگوں کے ساتھ نبی کریم وسلم آگے پڑھے اور نماز پڑھائی پوری کرا دی نماز پھر جو ہیں آپ نے لوگوں کی طرف منہ پھیرا اور فرمایا کہ ابو بکر تمہیں کس بات نے روکا تھا کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہتے جبکہ میں نے تم سے یہی بات کہی تھی کہ وہیں روکے رہو نماز پڑھاتے رہو ابو بکر نے کہا کہ ابن ابن ابی قحافہ ابو قحافہ جو ہیں ان کے والد کی کنیت تھی تو جب کوئی ایسی ایسا موقع ہوتا تو یہ یہ ابن ابی قحافہ ابن ابی قحافہ کہا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابن ابی قحافہ کی یہ مجال کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر کے ان سے نماز پڑھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ یہ کیا بات تھی کہ تم لوگ جو ہیں وہ سیٹیاں بجا رہے تھے بہت زیادہ آپ نے فرمایا کہ جو نماز کے اندر کسی کو کوئی بات کسی بات کی طرف متوجہ کرنا ہے تو اسے تسبیح کہنا چاہیے مثلاً امام سے کوئی غلطی ہو رہی ہے سبحان اللہ کہیں تو جب وہ تسبیح کہیں گے تو اس کی طرف توجہ ہو جائے گی یہ جو تالی بجانا اور ایسی آواز یہ عورتوں کے واسطے ہے ہاتھ کے اسی لیے فقہ کہتے ہیں کہ جب امام سے کوئی غلطی ہو اس صورت میں مقتدی مرد جو ہیں وہ تو سبحان اللہ کہیں ہیں لیکن اگر عورتیں پیچھے اور ان کو توجہ ہوئی اس بات کی طرف کہ امام سے غلطی ہے یا کسی اور کو کوئی اشارہ مثال کے توبہ کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس وقت ہاتھ سے اس طرح پر ہاتھ اس طرح مار دیں اتنی آواز کافی ہے تو عورتوں کے لیے جو ہے یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا تو میں نے کہا یہ بہت پہلا واقعہ ہے اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی ادرادر دیکھ لیا کرتے تھے یہ اس زمانے کی بات ہے تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ آگے بڑھ گئے اور اسی طرح سے لوگ دیکھ بھی رہے ادھرادر کہ آپ تشریف لے آئے یہ سارا واقعہ اس زمانے کا ہے حاصل یہ کہ امام اگر نماز شروع کر چکا ہے تو دوسرا امام درمیان میں بن سکتا ہے کہ نہیں اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہاں بن سکتا ہے اب چونکہ وہ زمانہ تو وہ تھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے ظاہر ہے کہ آج کے حالات تو وہ نہیں ہیں اس لیے نماز شروع ہو جانے کے بعد جب تک کہ نماز میں کوئی فساد ہی نہ آ جائے جیسے مثال کے طور پر امام کی وزو ٹوٹ گئی اب وہ بیچ میں وہاں سے ہٹنا چاہتا ہے اس صورت میں کوئی دوسرا پیچھے سے آ کر کے اس کی نیابت کرے اور نماز کو پورا کرا دے یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے بغیر ایک شخص نے نماز شروع کرا دی کوئی اعلیٰ ترین افضل ترین کوئی آدمی عالم آ گیا کوئی متقی پرہزگار آ گیا اور وہ آگے بڑھ جائے اور بیچ میں وہ امام سے لے یہ اب نہیں ہوگا فقائض سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں فساد ہو جائے گا یہاں امام نوی نے بھی جو باب قائم کیا وہ یہی ہے کہ جبکہ کسی کے آگے بڑھنے سے فساد کا خوف نہ ہو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے سے پسات کا خوف ہونے کا سوال ہی نہیں تھا سبھی متفق تھے اس لیے بار امام بیچ میں بدل سکتے ہیں یہ اس حدیث سے بات آئی اور تفصیل میں نے اس کی بتلا دی حدسنا محمد ابن عبداللہ الله وزیر کالا اخبر عبدالعلیٰ کالا نبی حاضم انصال ابن کالا نبی اللہ صلی اللہ علیہ حدیث فجا رسول اللہ صلی اللہ عسلم فخر حتٰ کام ان دست مقدم وفیباب رجاعل قرار تو وہی حدیث ہے اس میں صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے بیچ کو میں کو نکلتے ہوئے آپ آگے تشریف لے گئے اور اگلی صف میں کہ میں پہنچ گئے یہ ہوا جبکہ پچھلی حدیث سے بات بازی نہیں ہوئی تھی اور یہ کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ الٹے لوٹنا اخکارہ کہتے ہیں پیروں ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹنے کو تو اسی طرح سے یہ نہیں کہ وہ یوں گھوم کر کے آ گئے ہوں لوٹ کر کے بلکہ یہ کہ پیچھے لوٹے ہیں جیسے قبلے کی طرف رخ تھا اسی حالت میں پیچھے کو لوٹ گئے پچھلے صف میں حد محمد ابن رافع و حسن ابن علی الحلوانی یمین ان ادرضا کال ابن رافع حد دسن عبدالرضا کال ابن البن قال کال حدنی ابن الشہب شہاب ان حدیث عببات ابن زیاد ان عروبہ ابن المغیر ابن شعبہ اخبر ابن ال شعبہ اخبر ان شعب غزا مع رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تبوک قال المغیر فتبر رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائد فحملت معه أداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرجه جبته عن زراعيه فضاق كم جبته فأدخل يديه في الجبه حتى أخرج زراعيه من أسفل الجبه وغسل ذراعه الى المرفقين ثم توضأ على كفيه ثم اقبل قال المغيرة فاقبلت معه حتى يجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فادرى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى الركعتين فصلى مع الناس الركعه الاخيره فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فافزع ذلك المسلمين فاكثروا التسبيح ولمقدنبی صلی اللہ وسلط اقب ال مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میرے والد مغیرہ ابن شعبہ نے بتلایا ان کو کہ انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غز تبوک میں شرکت کی مغیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے جیسا میدانوں میں ہوتا ہے کہ جہاں لوگ ٹھہرے ہوئے ظاہر ہے کہ وہیں تو نہیں ہوگا دور چلے جائیں گے تھوڑا سا فاصلے سے تو آپ اس کے لیے تشریف لے گئے میں نے آپ کے ساتھ پانی کا برتن میں اٹھائے ہوئے تھا نماز فجر سے پہلے معلوما کہ یہ فجر کا قصہ ہے تو آپ تشریف لے گئے دور فلما مہاراجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف فارغ ہو کر تشریف لائے اپنی ضرورت سے تو میں نے آپ کے ہاتھوں پر وہ جو لوٹا یا برتن تھا پانی کا اس سے میں نے پانی گرانا شروع کیا آپ کے اوپر تاکہ آپ ہاتھ دھو لیں بغا صلاحیہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا پھر آپ نے اپنے چہرے مبارک دھویا مطلب وزو ہو رہی ہے پھر آپ نے اپنے یوخری جو انجر ہی آپ نے جو ہے وہ اپنا جو قمیص پہنا ہوا تھا اس کی آستینیں جو ہیں وہ آپ نے اس نکالی اپنے ہاتھوں کو اس کے اندر سے نکالا کیوں اس لیے کہ آستینیں تنگ تھیں تو وہ آستینوں کو اوپر نہیں چڑھا پا رہے تھے تو آپ نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں کو آستینوں سے نکالا اور جبے قمیض کے نیچے سے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو نکال کر کے اور آ... کوہنیوں کہت... آ... تک اپنے بازو کو دھویا پھر آپ نے اپنے خفین پر جو آپ نے چمڑے کے موزے پہن رکھے تھے ان پر آپ نے مسا کیا پھر آپ تشریف لائے تو مغیرہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوا مقصد یہ تھا کہ اب نماز کی جگہ پہنچ کر نماز شروع کریں وہاں پہنچ کے دیکھا کیا کہ لوگوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی آگے بڑھا کر نماز شروع کر رکھ رکھی تھی کیونکہ نماز کا وقت تھا تو نماز شروع ہو گئی اس بات کو امام نوی لے کر یہ, کیوں یہ کہتے ہیں کہ حدیث واضح ہو رہا ہے کہ اول وقت نماز پڑھی جائے اور یہ کہ انتظار بھی نہ ہو جب نماز کا وقت ہو گیا تو کسی کا انتظار نہیں اس لیے نماز انہوں نے شروع کر دی صحابہ نے تو وہ نماز پڑھا رہے تھے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکت چھوٹ گئی اب ایک رکت ملی ہے تو آپ نے دوسری رکت لوگوں کے ساتھ پڑھی جب عبدالرحمان ابن عوف نے سلام پھیر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی نماز پوری کی یعنی ایک رکت جو چھوٹ گئی تھی وہ آپ نے پوری کر لی اس سے ہم کو یہ طریقہ معلوم ہو گیا امت کو کہ اگر کسی کی رکتیں چھوٹ جائیں تو اس کے پورا اس کو کیا کرے تو بعد میں سلام پھیرنے کے بعد امام کے اور یہ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں اس لیے کہ آپ نے سلام نہیں پھیرا سلام پھیرے بغیر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی چھوٹی بھی نماز پوری کی اب جب دیکھا لوگوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں وہ جو میں نے پہلی حدیث میں کہا تھا کہ وہ بہت پہلا کا واقعہ ہے اس لیے کہ اس وقت صحابہ جو ہیں ان کو منع نہیں کیا گیا تھا کہ ادرادر نماز میں دیکھیں اس سے نہیں روکا گیا تھا شروع کا زمانہ ہے اس وقت صحابہ ادرادر دیکھ بھی لیا کرتے تھے اسلام علیکم علیکم, علیکم السلام بھی کر لیا کرتے تھے تو اس واسطے یہ تو اس زمانے کی بات ہے اور اب جو ہے یہ غزبۂ تبوک ہے غزبۂ تبو اس میں ہوا ہے اس لیے اب صحابہ جو ادھر ادھر نہیں دیکھتے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شریک ہو گئے صحابہ کو پتہ نہیں چلا جب سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کر رہے ہیں تب صحابہ کو پتہ چلا تو فات رکھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے آپ نے نماز پوری کی تو مسلمانوں کو اب گھبراہٹ ہوئی کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا رسول اللہ صلی سلام کا اور ہم نے جو ہے محض اپنے دیکھا کہ وقت ہو گیا تو نماز شروع کر دی اب وقت ہی تو اس پر آپ کو صحابہ کو ذرا گھبراہٹ ہوئی اور انہوں نے جیسے ہونا چاہیے ایک مسلمان کی شان صحابہ کی شان وہی تھی انہوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ جو تسبیح پڑنی شروع کی مطلب یہ کہ اس گھبراہٹ کے اندر کیا غلطی جیسی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و بطالیٰ کا ذکر شروع کر دیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نماز پوری کی تو آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا اوکال آسن تم کا لفظ ہے او یا اسب تم کا دونوں کے ایک, ایک ہی معنی ہو گئے اچھا آسنت کو مانا ہی ہے تم نے اچھا کیا اور اسب تم کے مانا ہے کہ تم نے ٹھیک کیا تو راوی کو اس میں شبہ ہے کہ آپ نے آسن تم فرمایا تھا یا اسپ تم یوگب تم انسل الصلادری وقت ہی تو آپ نے گوا یوں کہیے کہ ان کی ہمت بندھائی اس بات پر کہ وہ نماز جو ہے اپنے وقت کے اندر ہی پڑھ لیا کریں اس بات پر آپ نے ان کو کہا کہ تم نے ٹھیک کیا گھبرانے کی کوئی بات نہیں تو بہرحال یہاں یہ بات کا قصہ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ شروع کا قصہ تھا تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے اور آپ آگے بڑھ گئے یہاں یہ ہوا کہ عبدالرحمان ابن عوف نے نماز پوری کرا دی وہ نہ ہٹے اس لیے کہ نماز میں اب ادرادہ دیکھنا تھا بھی نہیں حدثنا محمد بن رافع اب قال حدثنا عبدالاضاق ابن بن ابن قال کالا حدسنی ابن الشہب عن اسماعیل ابن محمد ابن صعد حمزد ابن نحو حدیث اباط قال المغیر فارت الطاخیر ابن اوف قارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم طا تو مسئلہ واقعی نامکمل رہ رہ رہا تھا ایک سوال اس میں پیدا ہوتا تھا تو اس حدیث نے اس کو صاف کر دیا سوال یہ تھا کہ وہاں جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہٹ رہے تھے چلیے یہاں عبدالرحمان ابن عوف کو پتہ نہیں چلا مگر مغیرہ ابن شعبہ تو ساتھ ہیں انہوں نے کوئی انتظام کیوں نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتے عبدالرحمان ابن عوف کو کسی طرح سے پیچھے ہٹانے کی صورت کرتے اگر اور صحابہ کو پتہ نہیں چلا یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا یہ حدیث آ اس میں تو مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ عبدالرحمان ابن عوف کو پیچھے ہٹاؤں کسی بھی کہہ کر کے یہ اشارے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ان کو چھوڑ دو مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھاتے رہنے دو کیونکہ یہ سنوں کا واقعہ ہے تو اب مسئلہ یہی رہے گا کہ جب نماز شروع ہو جائے کوئی افضل آدمی بھی اگر بیچ نماز میں آ جائے تو اب امام کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے وحدثنا حارون ابن معروف وحرملہ ابن یحیاء قال اخبرنا ابن وحب قال اخبرنی یونس ان ابن قال اخبرنی سید ابن مسیب وابو سلمہ ابن عبد الرحمن انہما سمیعا ابا حریرہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التصفیح للرجال والتصفیح للنساء زاد حرملہ في روایتی قال ابن الشہاب وقد رأيت رجالا من اہل العلم يصبحون ویشیرون ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے ہے اور تعلی جو ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنا یہ تعلی اس طرح نہیں بلکہ ایسے یہ تصویف کہتے ہیں تو یہ عورتوں کے واسطے کسی بات کو بتلانے کے لیے عورتیں ہاتھ پہ ہاتھ ماریں اور مرد جو ہے وہ سفحان اللہ کہیں تو ابن شہاب ظہری کہتے ہیں کہ میں نے اہل علم میں کتنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز کے اندر کسی بات کو بتلانے کے لئے تصویح بھی پڑھتے تھے اور وہ اشارہ بھی کرتے تھے اشارے کا مطلب ذرا مطلب سا اشارے طور پر کوئی آدمی آگے آگے تو ایسے ہاتھ کر دیا یہ ہے اور یہ شفافے کا مسلق مطلب ہے بھی حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے بھی چونکہ دشواری پیش آتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے نماز میں سکون ہے بس یہ کہ جو قرآت کر رہے ہیں اس قرآت کی آواز کو تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ اگر گزرنے والا جو ہے اس کو سنائی دے تو وہ رک جائے ورنہ نماز کو خراب نہ حدثنا حدثنا ابو قريم محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا ابو سامن بن یعنی يعني ابن كثير قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري قال عن ابي عن ابي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان الا تحسن صلاتك الا ينظر المصلي اذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه اني والله لا ابصر من ورائي كما ابصر من بين يدي ابو هريره سرواتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک روز نماز پڑھائی پڑھائی پھر آپ گھومے مختلف کی طرف آپ نے فرمایا اے فلانے کسی کا نام لے کر کے اپنی نماز کو تم ٹھیک ٹھیک کیوں نہیں کرتے اچھی طرح کیوں نہیں پڑھتے کیوں کوئی نماز پڑھنے والا کیوں نہیں دیکھتا اس بات کا خیال کرتا کہ وہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے آخر کو وہ نماز اپنے لیے تو پڑھ رہا ہے یا آپ نے فرمایا رکھ سی اپنے لیے تو پڑھ رہا ہے کسی اور کو تو نہیں فائدہ پہنچے گا اس نماز سے تو اپنی نماز کو تم ٹھیک ٹھیک کیوں نہیں پڑھتے یہ آپ نے فرمایا اس طرح سے اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں یہ معاجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے اپنی چشم مبارک سے تو اللہ نے کوئی ایسی صورت آپ کے لیے کر رکھی تھی کہ آپ کے پیچھے کے جو حالات ہوتے تھے وہ بھی آپ کو آپ کے علم میں آیا تھے آپ دیکھتے تو مقتدی ایک نماز ٹھیک ٹھیک, ٹھیک نہیں پڑھ رہا تھا اس کو, اس کو آپ نے ٹوک دیا ظاہر ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوئے یہ آپ کا معاوضہ ہے یہی ما علی ولا علما کہ اب وہ رہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے ہو میرا رخ اس طرف کو ہے لیکن بخدا آپ نے فرمایا کہ بخدا مجھ پر تمہارا رکو اور تمہارے سجدہ جو ہے وہ مخفی نہیں رہتا یعنی وہ چھپا نہیں حالانکہ میں تو ادھر کو موکے ہوں لیکن تم کس طرح رکو کر رہے ہو سجدہ کر رہے ہو یہ مخفی نہیں ہے میں اپنی کمر کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں تو یہ آپ کا وہ جیسے کہا کہ معاضہ ہے حدثنا محمد ابن المسنا وبن وشار کالا حردس محمد و رب کالا امبادی زہری اظہار کا تم و سجتم تو ابو انصیب نے مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدے کو تم ٹھیک ٹھیک کرو عقیم تو یہ رہا ہوگا کسی کو پتہ نہیں تھا صحابہ میں وہ رکو میں جا رہے جیسے بادلوں کو ابھی بھی دیکھا ہوگا رکو ٹھیک نہیں کرتے بادوں میں جیسے بس وہ پورے رکو بنی گئے ذرا سا جگ گئے اسی طرح سجدہ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں تو یہ طریقہ جو ہے اس پر آپ نے ان کو ٹوکا تھا کہ اپنے روکو اور سجدوں کو ٹھیک کرو بخدا میں تم کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جب تم رکو اور سجدہ کرتے ہو حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن ابن هشام قال حدثني ابي दूसरी سند حدثنا محمد محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي عدي وعن سعيد كلاوان انقطعان انس ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال اتم الركوع والسجود فوالله اني اراكم من بعد ظهري اذا ما ركعتم واذا ما سجدتم انص بن مالک ہی کی یہ دوسری روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رکوع اور سجدے پورے کیا کرو بخدا میں تم کو اپنی پیچھے سے دیکھتا ہوں جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو حد دسنا ابو بکر ابن ابی صحیح ابا علی ابن حضر الفظ البی بکر قال ابن حجر اخبرنا و قال ابو بکر حد دسنا علی ابن مصحر انیل المختار ابن فلفل عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قدت صلاة أقبل عنينا بوجه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي ثم قال والذي نفس محمد بيدي لو رأيتم ما رأيت لضحيتم قليلا ولا ولبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار انا ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم کو نماز پڑھائی جب نماز پوری ہو گئی تو آپ نے اپنے چہرے مبارک سے ہماری طرف رخ کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو میں تمہارا امام ہوں تم رکو اور سجدے اور قیام اور اسے لوٹنے میں مجھ سے آگے مت پڑھا کرو دیکھا ہوگا لوگوں کا خیال کیا ہوگا صاحب امام صاحب ابھی انہوں نے اللہ اکبر کا آئی شروع کیا وہ جناب پہنچ بھی لے وہاں تک تو یہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے نماز نہیں ہوتی اس مقتدی کی امام اگر رقو میں نہیں پہنچا تھا اور وہ پہنچ گیا اور نہیں اٹھا تھا یا سجدے میں نہیں پہنچا تھا اور وہ آدمی پہنچ گیا نماز نہیں ہوئی اس شخص کی کیونکہ اقتداء نہیں ہے آپ نے منع فرمایا کہ فلاں تسبقونی بر روکو ولا بسجود ولا بالقیام ولا بل رکوع میں سجدہ میں جانے میں قیام میں یا واپس ہونے میں قیام سے یا رکوع سے اور سجدے سے مجھ سے آگے مت پڑھو کیونکہ میں تم کو اپنے آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں تو تمہارا حسنہ کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے تو صحابہ نے رس کیا یا رسول اللہ, کیا دیکھتے ہیں آپ? آپ نے فرمایا جنت اور جہنم تو یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چونکہ نماز حضوری تھی اس لیے آپ کے سامنے والا بالا نماز کے اندر منکشف ہو جاتا تھا کبھی جنت اور جہنم کبھی سامنے آپ کے لائی جاتی اس کو آپ دیکھ لیتے چنانچہ ایک موقع پر ہے بھی کہ آپ نماز آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نماز کے بعد صحابہ نے یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ کبھی آگے بڑھتے کبھی آپ پیچھے ہٹتے ایسا کیوں ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے سامنے جنت اور جہنم پیش کی گئی جب جنت سامنے آئی تو میں آگے اس کی طرف بڑھا تھا اور جب جہنم سامنے آئی تو میں اس سے پیچھے ہٹا تھا یہ بات ہوئی تھی تو یہ آپ کی نماز میں یہ باتیں ہوتی تھیں اس لیے یہ نہیں کہ ہمیشہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا اللہ عالم لیکن یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ ہی یہ دیکھتے ہوں لیکن بہرحال آپ نے فرمایا کہ اگر میں وہ تم بھی وہ دیکھ لو جو میں, دیکھ, میں نے دیکھا تو پھر تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے آگے حدیث جو آ رہی وہ بھی ہو رہا ہے اس میں دوسری صنعت سے اس میں یہ ہے کہ اما یا یکسا کے بجائے یا اما یا من الدی عرف راسو فی صلاح قبر المام حبی اللہ صورت عمار کیا وہ آدمی مطمئن ہو گیا وہاں تو یہ تھا کیا اسے در نہیں ہے یہاں کیا اسے اطمینان ہے اس بات پر کیا جو اپنے سر کو اپنی نماز میں امام سے پہلے اٹھاتا ہے اللہ اس کی صورت کو وہاں لفظ اس کے سر کو یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت میں بدل دے تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ تم اپنی نمازوں میں تبدیلی کر رہے ہو ہو اور بجائے اقتدا کرنے کے امام سے بھی آگے بڑھ گئے تم نے اپنی نمازوں میں تبدیلی کر اللہ تمہاری صورتوں میں تبدیلی کر سکے گا تم نے نمازوں کو بگاڑ دیا اللہ تمہاری صورتوں کو بگاڑ دے گا اس لیے کہ نماز پڑھی جا رہی اللہ کے واسطے جب اللہ کے واسطے پڑھی جا رہی تو جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے پڑھی گئی تو نماز مقبول ہوگی ورنہ اللہ جو ہیں ایسے مجرم کو کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں تو اس میں برائیوں کا یہ کہ اس کی مذمت اور برائی, برائی کو آپ نے بڑے سخت لفظوں میں فرمایا اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب معاشرے میں سوسائٹی میں کوئی چیز جو ہے کوئی حرکت ایسی ہو رہی ہو کہ لوگ اس کو جلدی چھوڑنے کو تیار نہ ہوں اصلاح کرنے والے اگر سخت الفاظ اور سخت تعبیرات اختیار کریں تاکہ لوگ اسے اس برائی کو چھوڑ دیں تو ایسا وہ کر سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو کہ آگے چل کر کے جب وہ ایسا نہ ہو رہا ہو تو لوگ سمجھیں گے میان کون اتنی بڑی برائی تھی کون سی ایسی حرکت تھی جس کے واسطے اتنا سخت لفظ بولا تھا بھائی جس وقت وہ برائی ہو رہی تھی اور لوگ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اس وقت اس کو چھڑوانے کے لیے مسلح نے اصلاح کرنے والے نے سخت بات کہی آج اگر نہیں سن تو وہ آج کے بدلے ہوئے حالات چونکہ اب ہم دیکھتے ہیں بہت کم ہوتا ہے یا پھر یہ کہ ہم توجہ نہیں کرتے اس پر کہ لوگ امام سے پہلے جو ہے وہ نماز میں حرکت کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ سراثر میں اتنا سخت رفظ بولا یہ کیسی بات ہوئی ایسے تو یہ میں نے کہا کہ اصلاح میں ایسا کرنا ہوتا ہے آج جو معاشرے میں مسلم معاشرے میں جو چیزیں دین کے نام سے ایسی ہو رہی ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے اس انداز میں اس طریقے پر اگر علماء ان کے لیے سخت لفظ بولتے ہیں تو اس کی یہی میں نے کہا کہ ایک نظیر اور مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی برائی کو کیسے سخت لفظوں میں آپ نے اس کے لیے فرمایا یہی ہے مانا اسماعیل شہید کی کتاب جو ہے اور دوسرے بزرگوں کی کتابوں میں اگر تعبیرات سخت ہیں اس کی وجہ وہی ہے کسی بھی برائی پر نظر ان کی گئی وہ برائی ایسی ہے کہ لوگ چھوڑ نہیں رہے انہوں نے سخت لفظوں میں تبدیلی کی ہے حدثنا أبو بكر بن وبي شيب وابو كريب قال حدثنا أبو معاوي عن, عن المسيب عن تميم بن الطرفة عن جابر بن ثمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهي لينتهي لينتهينا لينتهينا أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم جابل اپنے سمرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جو ہیں وہ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف نماز میں اٹھانے سے رک جائیں اور یا پھر ان کی نظریں لوٹیں ہی نہیں آنکھیں واپس آنا نصیب نہ ہو یہ آپ نے فرمایا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ارے بھائی تمہیں یہ کام کرنا نصیب نہ ہو تو آپ نے اس کے لیے فرمایا یہ تو نماز میں آسمائیوں کر کے دیکھ ایسے نماز پڑھے اوپر دیکھے بھائی نیچے دیکھو یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے اوپر نظر اٹھانا نماز میں نیچے نظر رکھنی چاہیے اسی لیے یہ علماء الفقا کہتے ہیں کہ سجدے کی جگہ پر نظر رہے کھڑے ہونے میں رخو میں قدموں پر رہے اور سجدے میں جائے گا تو ناس کے نتنوں پر اس کی نظر رہے قادے میں بیٹھے تو اپنے گود پر اس کی نظر ہو یہ اسی لیے کہ نظریں نیچی ہونی چاہیئے یعنی کہ سامنے ہیں یا اوپر ہیں آسمان کی طرف اس سے اسی لیے روکا کہ حدیث میں منع فرمایا حدثن ابو طائر و عمر بن سو سواد قال حدثن ابن وحب قال حدثن اللیس بن سعد عن جعفر بن ربیع عن عبد الرحمن العرج عن ابی قال رسول اللہ صلی اللہ أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن ينته ين اقوام عن رفع ابصارهم عند الدعاء في الصلاه الى السماء او لتخفقن ابصارهم عبدالرحم ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو لوگ اپنی آنکھوں کو اٹھانے سے نماز میں دعا کے وقت آسمان کی طرف اٹھانے سے رک جائیں اور یا پھر ان کی نظر جو ہے وہ نظریں خراب ہو جائیں لطختفن نگاہ جو ہے وہ لی جائے یہ ہے اس کے معنی تو الفاظ کا فرق ہے اور اب اس میں لفظ آیا دعا کا نماز میں دعا کا تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ نماز میں نظریں اوپر نہیں اٹھیں گی لیکن یہ جو دعا کا لفظ بات آئی ہے اس میں مسئلہ پھر یہ آیا کہ بھائی نماز سے ہٹ کر بھی جو دعائیں مانگی جائیں تو اس میں آسمان کی طرف یا اوپر نظر اٹھانا کیسا ہے نماز میں نہیں نماز سے ہٹ کر دعا مانگنے میں یہ مسئلہ آیا ہے تو جہاں تک قادشرہ اور دوسرے حضرات جو ہیں وہ انہوں نے اس کو مخرو قرار دیا کہ نماز کے علاوہ بھی دعا میں آسمان کی طرف نظریں نہیں اٹھائیں لیکن امام نوبی کہتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ اس طرف گئی ہے کہ نماز کے سے علاوہ اگر کوئی دعا, دعا مانگنے میں نظریں اوپر اٹھائے تو کوئی حلج نہیں ہے اس لیے کہ دعائیں تو بہرا آ, اوپر ہی جانی ہے تو آسمان جو ہے وہ دعا کا قبلہ ہے جیسے کعبہ جو ہے نماز کا قبلہ ہے اس واسطے کوئی حرج نہیں ہے دعائیں مانگنے میں اگر آسمان کی طرف کسی نظریں اٹھائے اور آ, یہ کہاں سے انہوں نے نکالا کہ آ, نظریں جو ہیں دعا مانگ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں نماز میں تھوڑی ایسے اٹھاتے ہیں لیکن دعا کے لیے ہم ایسے اٹھاتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں اس کے ہم کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو اگر ہاتھ اوپر اٹھا رہے ہیں تو پھر نظر اٹھانے میں بھی کوئی حرض نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وا رست و کم وہ ماتو آسمان میں تمہارا رشت ہے تو معلوم ہماری ضرورتیں ہماری حوائد جو ہیں اس کا تعلق آسمانوں سے ہے لہذا ہم آسمان کی طرف اگر نظر اٹھائیں دعاؤں کے مانگنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے یہ ہے ان لوگوں کا کہنا لیکن نماز میں نظریں بالکل نہیں اوپر اٹھیں اس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ اس لیے حدیث میں صاف ہے اب یہ جو حدیث میں یہ آیا اندر دعا ہے پسلا اس میں یہ ہے کہ دعا سے مطلب بس نماز ہی ہے نماز کے اندر نہ اٹھایا جائے یہ ہے اکثریت کا کہنا حدثنا أبو بكر بن وفيشيب وابو كريب قالا حدثنا أبو معادي عن الأعمش عن المسيب من الرافع عن تميب من الطرف عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أزناب خير شمس أسكنوا في الصلاة قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ يَا رسول اللہ تصف عند الأول و کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ, کیا ہو گیا کہ میں تمہیں تمہارے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے میں دیکھتا ہوں جیسے بے گھوڑے کی دم ہوتی گھوڑا جو ہے وہ اپنی پونچھ ہلتا رہتا ہے ایسے ہلاتا رہتا ہے اس کو, اس کو مکھیاں پریشان کرتی ہیں وہ پونچھ ہلاتا رہتا ہے بے چین ہے پریشان ہے تو یہ ہے خیلن شمسن جو جو گھوڑا ہے جیسے وہ اس کی دبیں ہلتی ہیں پونچھ اس طرح تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو یہ ایسا یہ آپ نے فرمایا نماز سکون کے ساتھ نماز پڑھا تو معلوم اس سے ہی یہ بات خاص طور फने یہ جو غور کیا ہے کہ نماز میں اصل جو ہے وہ حرکت ہے یا اصل سکون ہے تو اور ائمہ کے مقابلے میں انہوں نے اسی کو بنیاد بنایا کہ نماز میں سکون اصل ہے آپ فرما رہے ہیں اسکنوں پسلا نماز میں سکون اور چڑھاؤ اسی لیے تمام مسئلے جو ہیں ہنفی فقہ کے نماز میں وہ اسی پر بیس کرتے ہیں کہ سکون جو ہے وہ متاثر نہیں ہو جب تک کہ اس پر قابو پایا جا سکے اب مثلا ایسی حرکت کرنا اپنے ہاتھوں سے کہ جو سکون کے خلاف ہو فقہ میں اس سے اسی واضح منائے مثال کے طور پر آدمی دونوں ہاتھوں سے ارے بھائی یہ تو حرکت ہو گئی یہ سکون نہ رہا تو یہ اسی طرح سے کوئی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ صاحب یہ نماز کے اندر نہیں ہے اس کو حرکت کثیرہ اسی وار سے کہتے ہیں کہ نماز میں نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے تو سکون اصل ہے سکون کے خلاف کوئی کام ب ب ب مجبوری کے بغیر نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرو پھر جابر بن سمورا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لایا ہمارے طرف دوسرے وقت میں اور آپ نے ہم کو دیکھا چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں ہم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں دو آدمی یہاں بیٹھے ہیں تین وہاں بیٹھے ہیں چار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا کہ میں تم کو سب کو متفرق دیکھتا ہوں جدا جدا الگ الگ مطلب کیا ہوا ہے کہ تم ایک مسجد میں بیٹھے ہو تو پھر مل کر بیٹھو تمہارے اندر ایک اجتماعیت ہونی چاہیے دو آدمی وہاں بیٹھ گئے تین وہاں بیٹھے وہ وہاں بات کر رہے وہاں بات کر رہے مسجد میں کوئی دنیا کی بات تو کرنی نہیں دین کی کرنی چاہیے جب دین کی بات کرنی ہے تو مل کر بیٹھ جاؤ بات ایک دوسرے مل کر کر لو تو یہ آپ نے اس وقت یہ سکھلایا جابر جابر سمرا کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تم سے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم ایسی صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح سے فرشتے اپنے رب کے سامنے سفے بناتے ہیں ہم نے رکھ کے یار رسول اللہ اپنے رب کے سامنے فرشتے کیسے صف بناتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ صفوں کو مکمل کرتے ہیں جو پہلی صف ہے اسے پورا کریں گے اس کے بعد والی صف کو پھر پورا کریں گے پھر اس کے بعد والی صف کو یہ ہے تم اور یہ تراسون تو مطلب یہ ہے ترتیب کے ساتھ صف بائی صف اور یہ بھی مانا ہے بالکل گٹی ہوئی صف ہیں کہ اس میں بیچ میں کوئی کہیں فلل نہیں ہے کہیں آگے پیچھے نہیں ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بیچ کے اندر کوئی چیز گھس بھی نہیں سکتی اس طرح سے مضبوط سفیں بنتی ہیں ان کی تو اسی نماز میں ایسی چک ہونی چاہیے یہ نہیں کہ بیچ میں آرام سے کھڑے ہوئے ہیں بیچ میں خلا بھی ہے یا کوئی آگے ہے تو کوئی پیچھے ہے اسی بات سے جو ہے ترتیب جو رکھی گئی ہے کہ بھئی بڑے لوگ آگے ہوں تو چھوٹے بچے پیچھے ہوں وجہ اس کی یہ یکسانیت ہو سب کے اندر اگر چھوٹے اور بڑے بچے اور بڑے جو ہیں ایک ہی صف کے اندر ہیں تو صف میں یکسانی نہ رہے گی دوسنا ابو قریب له قال اخبر ابن, ابن زائدہ کال قلنا مارسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ، واشار بیدی فقال رسول اللہ واشاربی عدی پہلے حدیث جو آئی ہے کہ جس میں جاوید کی روایت پیار نے فرمایا کیا ہو گیا کہ میں تمہیں ہاتھوں کو اٹھاتے دیکھتا ہوں وہ ایک اس میں عام ہے ایسے جن کی رائے ہے کہ رف عدین نہیں ہونا چاہیے وہ اس کو حجت بنا سکتے ہیں مگر جو لوگ رفین کے قائل ہیں وہ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس میں وضاحت آ رہی ہے کہ وہ جو آپ نے منع فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ وہ کیا بات تھی جابر اپنے سمرہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو, تو ہم السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ جب کہتے تھے تو ہم ہاتھ سے اشارہ کر کے یوں کہتے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ یہ تھا ہاتھ اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا تو یہ کہتے ہیں ہاتھ اپنے ہاتھ سے دونوں طرف اشارہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز پر تم اپنے کس چیز کا اشارہ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے جیسے کہ ایک بے چین گھوڑے کی دم ہے کہ وہ حرکتی کرتی رہتی آپ نے فرمایا کہ کافی ہے یہ بات کہ اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور پھر اپنے بھائی کو جو دائیں طرف یہ بائیں طرف ہے اس کو سلام کر لے تو مطلب ہوا کہ بغیر ہاتھ حرکت کیے کہ ہاتھ ایسے رانوں پر رہے اور السلام علیکم و رحمتہ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ یہ کہا جائے دونوں طرف ایک تو یہ ہوا کہ ہاتھ نہیں اٹھے نمبر ایک نمبر دو یہ بات بھی اس تیس حدیث سے خود بخود سمے میں آ گئی کہ دائیں اور بائیں سلام کیا جائے تو ہم جماعت کے اندر اگر موجود ہیں تو دائیں طرف جو مختی ہیں ان کی نیت کی جائے اور بائیں طرف جو مختلف اور ہمارے ساتھ میں ہیں ان کی نیت کی جائے امام بھی یہی کرے کہ نیت ان کی ہوگی کہ جو میرے دائیں اور بائیں جو لوگ ہیں ان کو السلام علیکم ہو مختی بھی اس کی نیت کریں اور امام بھی اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں جو ہے چونکہ کوئی ہے اور تو نظر آ نہیں رہا لیکن پھر بھی تو اللہ کی مخلوق تو موجود ہیں فرشتے ہیں جنات ہیں جو مومن جنات ہیں تو انہی کی نیت کر لیں کہ بھائی جو بھی اللہ کی مخلوق ہے دائیں طرف اور بائیں طرف آخر فرشتے تو ہیں ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے اس لیے ان کو سلام ہو جائے تو ہاتھ نہیں لایا جائے تو معلوم جو لوگ رفیہ دین کی نماز میں قائل ہیں تقبیرات کے وقت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ سلام کرنے کے وقت میں ہاتھ اٹھانے سے آپ نے روکا لیکن اس میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے وہاں تو یہ تھا کہ مالی اراکم رافی ادی گم کا انہا ازنا بھیل شمسن اس نماز میں سکون کے ساتھ رہو تو جب عام بات ہے اس کے مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہو سکتا ہے دو موقع پر یہ بات فرمائی ہو وہاں عام نماز پوری نماز میں ہاتھوں کی حرکت کرنے پر اور دوسرے موقع پر صرف سلام کے لیے آپ نے فرمایا ہو اللہ عالم دونوں کے لیے دونوں حدیثیں حجت بن سکتی ہیں ویسے تو اور بھی دلائل ہیں لیکن یہ بھی حدیثیں ہیں بس بس بھی بس بس بس بس. آہ, کہنے کو تو خیر یہ اس بنا پر کہ جب سلام کیا جا رہا ہے تو چونکہ میں سلام کرنا ہے اس میں نیت ہے کسی کو سلام کرنے کی اور ایک اور جگہ جو ہے اس بات کے لیے کہ وبرکاتو کا ثبوت محض السّلام علیکم کرنا وعلیکم السلامۃ اللہ وبرکاتہ کا لفظ ہے تو براکاتو کا لفظ جب ہے تو کیوں انہیں نماز میں بھی شامل کریں لیکن نماز میں خاص طور پر برکاتو کا لفظ شامل ہوا ہو ایسی کوئی حدیث میں تو نہیں اپنے اس پر عام سلام پر قیاض کر کے ایسا کیا نماز جنازہ میں ایک ہی پر. وہ بھی یہ ہے کہ اصل میں وہ مسئلہ یہ ہے اس میں حدیث پہ پر نہیں ہے بلکہ اس بات پر ہے کہ پہلے سلام جو ہے اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے یا دوسرے سلام پہ ختم ہوتی ہے بعض امہ کی رائے ہے کہ پہلے سلام سے نماز ختم ہو جاتی ہے دوسرے سلام سے اس پہ نہیں جو پہلے سلام پہ ختم مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اس میں پہلے سلام پہ ہے دوسرا سلام کہو یا نہ کہو اسی واسطے عام نمازوں میں بھی بعض لوگوں کے یہاں دوسرا سلام و آہستہ کہا جاتا ہے تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اصل جو ہے نماز تو ختم ہو گئی پہلے سلام کے اوپر دوسرے پہ نہیں کیونکہ سلام جو ہے وہ نماز سے نکلنے کے واسطے جب سلام نماز سے نکلنے کے واسطے تو السلام علیکم کا نماز سے نکل گیا لہذا یہی سلام جو ہے زور سے ہوگا دوسرا سلام آہستہ ہوگا یہ ان کا قیاس ہے یہ ہے اس کی وجہ جواب دینا جو ہے کیونکہ نو... یہ نماز کا سلام ہے تو اگر جواب نہیں دے تو کوئی حرج نہیں ہوگا اور اگر جواب دے بھی دے والم السلامۃ اللہ اس بھی کوئی حرج نہیں بہت اچھی بات ہوگی لیکن برستے کہ وہ خود نماز نہ پڑھ رہا اور اگر نماز پڑھ رہا تو وہ یہ نہیں کہ السلام علیکم دوسرا کا وعلیکم السلام تو, تو یہ تو گفتگو ہو جائے گی کی بات چیت ہو جائے گی یہ کرنے کی اجازت نہیں لیکن یہ کہ سلام سلام نماز سے باہر ہے وہ کہہ دے والم السلام کو کوئی حرک نہیں Okay. I'll show you. حدثنا ابو بكر بن ابي شيب قال حدثنا عبد الله بن وابو معاويه وبكير العامش عن عمارة بن امير الترمذي عن ابي عامر عن ابي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول استبوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليلاني منكم اول الاحلام والنها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ابو مسعود فانتم اليوم اشد اختلافا ابو مسعود رضي الله عنه كانك رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز میں یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہمارے مونوں کو چھوا کرتے تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ آ کر اپنے یہاں ہاتھ رکھ کر کے اس طرح سے لوگوں کو سیدھا اور فرماتے تھے کہ سیدھے ہو رہو برابر, اس تبو کو مطلب برابر ہو والا تختلیفو اور اختلاف نہ رکھو یعنی کوئی آگے اور کوئی پیچھے یہ نہ ہو اگر تمہارے کھڑے رہنے میں اختلاف ہوگا برابری نہ ہوگی فتختلف قلوبکم تمہارے دلوں میں بھی اختلاف رہے گا تو صفوں کے سیدھا رہنے کو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ دل بھی ایک دوسرے سے ملیں گے اور اگر صفوں میں یہ برابری نہ رہی تو دل بھی برابر نہ رہیں گے ایک دوسرے سے اختلاف اور پھوٹ رہے گی ایک بات تو یہی اور دوسری آپ نے فرمایا کہ مجھ سے قریب تم میسج عقل والے اور سمجھ والے ہونے چاہیے اور احلام حلم ان کی جمع ہے عقل کے لیے بھی عقل کے استعمال ہوتا ہے اور نوحا یہ نا کی جمع ہے منع کرنے والا چونکہ عقل جو ہے وہی انسان کو روکتی ہے برائیوں سے جو بھی اس عقل کے نزدیک بری بات ہوگی اس سے وہ انسان کو روکتی ہے اللہ نے عقل دی اسی واسطے کہ اچھائیوں اور برائیوں میں تمیز کرے اور انسان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ برا برائی جو ہے اس سے بچے تو اس واسطے اہر النحا جو ہے عقل والوں کو کہتے ہیں تو تم میں عقل والے سمجھ والے جو ہیں وہ مجھ سے قریب ہوں اس کے مطلب کیا ہوا کہ پہلی صف میں اور صف کے بیچ میں امام کے قریب علم والے عقل والے سمجھ والے وہ ہونے چاہیے نہ یہ کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنا پیچھے کھڑے ہو جائیں اور آگے جو ہیں وہ اس طرح کے یہ نہیں امام کے قریب اچھے لوگ ہونے چاہیے سم اللہدینہ یلون نہ ہوں سم الدینہ پھر ان سے جو ان کے قریب ہوں وہ ان سے ان کے, ان کے پاس آئیں پھر جو ان کے نمبر تین پر آئیں وہ ان کے پاس ہوں اس طرح سے ترتیب ہونی چاہیے آگے کی صف میں اچھے لوگ پیچھے کی صف میں اس کو نمبر دو یہ اور ظاہر ہے کہ اچھے لوگوں کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے لوگوں کو پہلے خود ہی آنا چاہیے مسجد کے اندر پہلے آئیں گے تو صف میں بھی آگے ہوں گے یہ نہیں ہے کہ صاحب آئے تو بعد میں اور لوگوں کو دھکیل دھکیل کے آگے پہنچ جائیں یہ غلط ہے بلکہ اچھے لوگوں کو پہلے آنا چاہیے مسجد میں اور انہی کو آگے جگہ ملنی چاہیے امام کے قریب کیونکہ امام سے اگر کوئی بالفرز غلطی بھی ہو جائے تو وہی بتا بھی سکتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں جن کو سمجھ ہے عقل ہے علم ہے امام میں کی اگر نیابت کا مسئلہ آئے تو وہی نیابت بھی کر سکتے ہیں جو اچھے ہوں گے تو بہت, بہت سی مسئلہ کال ابو مسعود ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کر کے فرمایا پان تم یوما اشد اختلاف آج تو حالت یہ ہے کہ تم میں زیادہ اختلاف ہے تو زیادہ اختلاف کی وجہ کیا ہے صفے جو ہیں ان میں برابری نہیں ہے اس واسطے اختلاف پیدا ہو گیا چونکہ نو مسلم آ تھے اب ان کو اتنا شعور نہیں تھا سمجھ نہیں تھی کس طرح سے صفوں میں کھڑے ہوں مسجدیں بھری ہوئی ہیں ہزاروں آدمی نماز پڑھ رہے ہیں نو مسلم نئے نئے آئے یہ بھی اور پھر دین کے لئے جو اہتمام جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا وہ اہتمام میں بھی کمی آئی ہوگی تو یہ فرق ہوا تو مسجد کی نمازیں جو ہیں ان کو بالکل صحیح ہونا چاہیے اور انہوں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اصل میں یہ ایک طرح کی پریکٹس ہے اور پریکٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں ایک حقیقت کے لیے پریکٹس یہیوں کہی ہے کہ حقیقت ہماری یہ جماعت کے ساتھ نماز جو ہے دراصل ایک ایک جنگ کے لیے سخت بندی ہے شیطان جو ہمارا اصل دشمن ہے اس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں تو کوئی بھی لڑائی بغیر انتظام کے اور بغیر تنظیم کے نہیں ہو سکتی تنظیم اگر نہ ہوئی اور کوئی ادھر کوئی ادھر دشمن سب کو جو ہے وہ ایک ایک کو مارے گا اگر صف بنی ہوئی ہو اور تنظیم ہو ان میں تو پھر ظاہر ہے کہ دشمن سے مقابلہ جو ہے وہ آسان ہوگا اور دشمن آسانی سے ہمارے اوپر حملہ ہم نہ کر سکے گا تو یہ ایک جنگی مشق ہے وحدسنا عصح کال اخبر نریل دوسری سند و ابن الخشرم کال اخبر نا یہ تو یہی حدیث ہے وحدثنا يحيى بن حبيب الحالثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد الحزاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن القمن عن عبد الله بن مسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أروا الأحلام عنها ثم الذين يلونهم صلاة وإياكم وهيشات الأسواق تو عبداللہ اب نے مسعود کی بعد وہ پہلے ابو مسعود کی تھی عبداللہ اب نے مسود کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قریب تم میں سے عقل والے سمجھ والے ہوں اور پھر اس کے قریب پھر ان کے قریب نمبر دو پر جو ہوں ان کے پاس ہوں نمبر تین پر ان کے پاس اور آپ نے فرمایا کہ بازار کی طرح سے شور غوغا جو ہے اس سے بچو مسجد کے اندر جیسے بازاروں میں مختلف بھانت بھانت کی آوازیں ہوتی ہیں مسجد میں اس طرح کی آوازیں نہیں ہونی چاہیے اس سے بچو حدثنا محمد ابن السن ابن محمد ابن جعفر قال حدثنا شوبہ کالا سمیت و قطعہ یو حد سانسبنی قال کالا رسول اللہ صبو سفسویت صفی امن تمام صلاح اِن سبن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو کیونکہ صف کا برابر ہونا نماز کے پورا ہونے کا ایک حصہ ہے نماز اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو تو جاتی ہے اگر صفیں ٹیڑھی ہو نا مکمل رہتی تو صفیں برابر بھی ہوں اور صفوں کی برابری میں یہ بات بھی ہے کہ بھائی بڑے آگے ہوں اور بچے پیچھے ہوں بیچ میں بچوں کو لے کے جو کھڑے ہوتے ہیں تو سب کہاں سے برابر ہو جائے گی حدثنا شہبال ابن الفروف قال حدثنا عبد الوارث عنا عبد العدیز وحو ابن الصیب نس قال قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم عطم و سفو قریمی خلف خلفظہاری اناس ابن مالک کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا صفوں کو پورا کیا کرو اتم اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلی سخت ابھی نامکمل ہے بھری نہیں دوسری سب شروع ہو گئی رات دن ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں ان باتوں کا خیال کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے یہ ہدایتیں دی ہیں اور ہم اس کے خلاف ہوگی مسجد میں اتم مسفو سب سے پوری کرو میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اس کا مطلب پیچھے آ چکا ہے حدثنا محمد ابنف کال حدسنا عبد الرض کالہ حدثن بن منبی قالحاظہ حدسنا ابیراسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وقال عقیم الصفصل کرینہ اقامت الصف صلاح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو نماز میں قائم کرو قیام کے معنی یہ ہو گئے کہ جو اس کے آداب ہیں سب کے اس کے مطابق صف جو دیکھنے میں بھی معلوم ہو کہ واقعی صف ہے کیونکہ صف کا قائم کرنا نماز کی خوبصورتی اور اچھائی میں سے ہے محمد بن کالا حدثنا محمد ابن جافر کالا حدثنا شوبان امر بن مرہ قال سمیت سالم بن ابلجاد غب خانی کالا سمیت النعمان ابن بشیر کالا سمیت و رسول اللہ صلاح وسلم یقور أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت اتنے صحابی ایک مضمون کی حدیثوں کو روایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کتنی مرتبہ فرمائی ہوگی جس کی وجہ سے مختلف صحابہ اس کو لے رہے ہیں آپ نے فرمایا اپنی صفوں کو تم یا تو ضرور بے برابر کیا کرو اور نہیں تو ضرور اللہ تمہارے چہروں میں کو پھیر دے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے میں پھوٹ پڑ جائے گی اختلاف ہوگا ایک دوسرے سے تم لڑو جھگڑو گے تو نماز کی صفوں کے سیدھا کرنے کا اثر مسلم کمیونٹی پر اچھا پڑے گا جو مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھنے والے ہیں خاص طور پر ان میں محبت ہوگی دلوں میں برابری ہوگی حدثنا يحيا بن يحيا قال أخبرنا أبو خيسما عن سماك بن حالب قال سمعته النومان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوي صفوفنا حتى كأنما يسوى بها القدع حتى رأى أنا قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجل بابيا صدره من الصف فقال عباد الله لا لتصونا صفوفكم أولا يخالفن الله بين وجوهكم نمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے برابر کرتے تھے جیسے تیر انداز اپنے تیر کو ٹھیک بر... ٹھیک بٹھا اب تیر لے کے یوں تھوڑے کہ تیر کمان لیا اور رکھا اٹھارما ہمارا وہ اٹھا کر رکھ کر کے اور سیدھا اس کو کرنے کی کوشش کرتا تاکہ نشانے پر تیر بیٹھے تو جس طرح سے اس کو سیدھا کرنا چاہتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم بالکل ایک دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ بند جائیں گے ایسی طرح ہماری صفیں آپ درست کرتے تھے پھر آپ ایک دن نکلے اور یہاں تک کہ تقویر کہی جانے والی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اس کا سینہ آگے کو نکلا ہوا ہے سب سے آپ نے فرمایا اللہ کے بندو دو یا تو اپنی صفوں کو تم ضرور سیدھا برابر کیا کرو ورنہ تو اللہ سبحانہ نے بتا تمہارے چہروں میں جو ہیں وہ اختلاف پیدا کر دیں گے تمہارے اندر اختلاف پیدا ہوگا اچھا اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دیکھیے سب سیدھی کھڑی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیف لائے اس وقت آپ نے خرج یومر فقام تو آپ کھڑے ہو گئے اور ابھی تکبیر کہی جانے والی تھی تو ایک آدمی کا سینہ باہر نکلے گا دیکھا تکبیر کہی جانے والی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ سب پہلے کھڑی ہو جانی چاہیے یہ تو عجیب بات ہوگی کہ امام بھی آ گیا, تکبیر بھی کہی جا رہی اور لوگ ابھی بیٹھے ہوئے حد حسن عبن الربی وبو بکربن سعد کالا حد حدثنا ابو الحد دوسری صنعت حد خطیب بن السعید قال حدثنا ابو اوانا حدثنا يحيى بن يحيى قال قراته على مالك عن سمي مولاء أبي بطر عن أبي صالح السمان عن نبي هليرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتم والصفح لآتوهما ولو حبوان ابو حرا سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان دینے میں کتنی کتنا فائدہ ہے اور کتنی اچھائی ہے اسی طرح پہلی صف میں کتنی خوبی ہے اور ان کو پھر یہ کرنا یہ پہلی صف میں شریک ہونے کا موقع نہ ملے اتنے لوگ ہوں کیونکہ جب سب کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ تو بہت اچھی چیز ہے تو اس کی طرف سب لگ کے گے تو فرمایا کہ پھر اگر وہ ان کو نہ مل سکے آدان دینے کا موقع نہ مل سکے اسی طرح پہلی سطح میں کھڑے ہونے کا موقع نہ مل سکے سوائے اس کے کہ کوڑے ڈالیں تو فرمایا کہ وہ ضرور کوڑے ڈالنے کو بھی تیار ہو جائیں گے اگر اس کی اچھائی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی سطح میں کھڑے ہونے میں کیا خوبی ہے اور کیا فائدہ ہے اسی طرح سے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فجر کے اول وقت مسجد میں آنے میں کیا فائدہ ہے تو وہ اس کی طرف لپکیں گے اور اگر جانے وہ اس بات کو کہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز میں شریک ہونے میں کتنا فائدہ ہے تو وہ فجر اور صبح... فجر کی اور عشاء کی نماز میں ضرور آئیں اگرچہ کولوں کے بل چل کے آنا پڑے ابون اب کہتے ہیں آدمی کھڑے ہو کر نہیں چل رہا اسکولوں کا برفکار چلنا اس کو کہتے ہیں کہ اگر آدمی اتنا مجبور ہو تب بھی وہ آنے کو تیار ہو جائے گا عشاء اور فجر کی نماز میں شریک ہونے کے لیے اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ ان دو نمازوں میں مسجد میں آنے میں کتنا بڑا فائدہ ہے حدثنا قال حدثنا قال ابو عن سیبا فروخن على بديقى، على بديقى، على آن ان رسول, حتی اللہ رسول اللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت اپنے صحابہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا تیسرے کو کھڑے پیچھے کو ہو جاتے رہتے ہیں تو پیچھے دیکھا آپ نے تو آپ نے فرمایا آگے آؤ مجھ سے قریب ہو جا اور جو تم سے تمہارے بعد میں ہوں گے وہ تم سے پیچھے آ جائیں گے آپ نے فرمایا کہ لوگ پیچھے ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ میں بھی ان کو پیچھے کر دیں گے یہ لیجیے اتنا نقصان ہے کہ آج ہم لوگ دنیا میں پیچھے ہوتے جائے گئے دین میں پیچھے دنیا میں پیچھے معلوم ہوا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مسجدوں میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے پیچھے رہنا چاہتے دنیا. تو اللہ کے گھر میں آئے پیچھے رہنا چاہتے دنیا. تو اللہ میں ابھی پیچھے ہی کر دیں گے یہ آپ نے فرمایا یہاں دوسری حدیث میں آ رہا ہے رار رسول اللہ السلام, اومن فی مؤخر المسجد کہ مسجد کے پچھلے حصے میں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا تو اس وقت آپ نے فرمایا آگے بھی حدیث وہ پہلے لفظ تھا استحان کا کوڑا ڈالنا جس کا ترجمہ کیا تھا اصل میں اشتہان جو ہے سہم تیر کو کہتے ہیں تو پہلے جو کوڑا ڈالا کرتے تھے عرب میں وہ ایک جھولے میں تیر جو ہے وہ رکھ لیا کرتے تھے اس میں نشان لگے ہوئے ہوتے تھے تو وہ تیر اس میں سے نکالا اور جو اس پہ لکھا ہوا ہوا وہ کام کر لیا جی تو اس لیے اس کو اجتحام کہتے ہیں لیکن اس حدیث کے اندر لفظ قرآہ آ رہا ہے لو تعلمون او ما المقدم لکانت خورا اور ابن حرب کی آواز میں الاول ما کانت اللہ قرآ کہ اگر معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ پہلی صف میں کتنا فائدہ ہے تو لوگ قرآن ڈالنے کو تیار ہو جائیں حدسنا زحی البن قالآ حدسنا دریر قال قال رسول اللہ صلی خیری و صفو خير اولا الرجال شروحا وشرها و, و خی النساء فر وشرها آخرا و شروحا اولا ابو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ نے بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا مردوں کی بہترین صف تو پہلی صف ہے اور بدترین صف جو ہے بری ہے اور عورتوں کی پہلی صف جو ہے وہ آخر والی ہے اور بری صف جو ہے وہ آ... آ... شروع والی ہے کیونکہ مردوں سے قریب ہو جائیں گی جتنا پیچھے ہوں گی اتنا مردوں سے دور ہوں گی اور مردوں کو آگے کی صفوں میں بڑھنا چاہیے پیچھے ہٹیں گی تو یہ گڑبڑ ہوگی کہ عورتوں کے لیے بھی پریشانی ان کو آگے ہونا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں جو ہیں مردوں کے پیچھے ان کی صفیں ہوں گی آ... یہ نہیں کہ آ, برابر میں آ جائیں جیسا کہ میں نے سنا تھا کہ ایک کسی جگہ یا تو में میں یا امریکہ میں مجھے ایک صاحب نے سنایا تھا کہیں اس بات پہ اختلاف تھا کہ صاحب عورتیں پیچھے کیوں ہوں اور کوئی وجہ نہیں ہے اس لیے کہ برابر میں ان کی سب جو ہے تاکہ ان کو بھی پہلی سبوں کا ثواب ملے ثواب کی واسطے فکر ہو رہی تھی کہ پہلی سب کا ثواب ان کو ملے تو وہ آگے ہونے چاہیے تو چنانچہ اس میں کہ نہیں پیچھے ہونا چاہیے اس نے کہا نہیں صاحب آگے ہونا چاہیے اس میں اختلاف ہوا تو پھر یہ وقت کہ بھی ووٹنگ کر لو تو ووٹنگ جب ہوئی تو اس, میں یہی اس کے ووٹ زیادہ آگے کہ نہیں عورتیں بھی آگے ہو سکتی تو لہٰذا عورتیں آگے ہوگی حدثنا ابو بکر بن قال حدنا وکیل نے خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال قائل یا ما میں کچھ مردوں کو دیکھا کہ ان کی چادریں جو ہیں چادر کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کرتا اور پاجامہ وغیرہ شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے یہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ بےچارے غریب تھے اور چادریں بھی جو تھیں ان کی انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ وہاں گر, گر, گلے سے باندھ رکھی تھی یہاں تک کہ گھٹنوں تک آ گئی بس اتنا ایک ہی چادر اسی سے بدن چھپا رکھا انہوں نے تو اپنی چادروں یا یوں یازور اظہار کو کہتے ہیں اصل میں تہبند تو اپنے تہبند جو ہے انہوں نے گلے سے باندھ رکھے تھے تو گھٹنوں تک آ رہے تھے یہ سی صورت جیسے بچے بھی باندھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کپڑا ان کے گلے میں باندھ دیا چلو چل پڑو دیہاتوں میں گاموں میں پہاڑیوں میں غریب لوگوں میں یہی صورت تھی تو کہتے ہیں کہ ان تحمدوں کی تنگی کی وجہ سے ایسا کر رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے یہ لوگ اب ظاہر ہے کہ جب سجدے میں جائیں گے تو جو کپڑا کے تعمیر ایسا ہے کہ وہ گلے سے یہاں بندھا ہوا ہے اور گھٹنا تک ہے تو سجدے میں جانے کے اندر بے پردگی کا وہ ہے کہ پیچھے سے حصہ کھل سکتا ہے تو یہ بات دیکھ کر کہنے والے نے کہا کہ اے عورتوں تم اپنے سروں کو مت اٹھایا کرو جب تک کہ مرد نہ اٹھ جائیں کیونکہ عورتوں نے اگر پہلے اپنے سر اٹھا لیے تو ظاہر ہے کہ مردوں کی اس بدن کے اس حصے پر نظر ان کی پڑے گی جو چھپانے کا مگر مجبوری ہے تو عورتیں ذرا اس کا بھی خیال کریں اب اب تماشا کیا ہے اب ایسی ٹائٹ قسم کی پینٹیں پہنتی ہیں کہ صاحب وہ پہنتے ہیں لوگ اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اور اس میں بھی ایک طرح کی پیپر تک ہی ہے ایسے کپڑے ہونے چاہیے بھیلے ڈالے اب کیا کریں یہاں کا رواج ایسا ہے یہ جو ہے زہری امام زہری نے سالم سے سنا اور سالم اپنے والد آہ یعنی عبداللہ اپنے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں بات کو تو اس طرح مرفوع ہو جاتی حدیث کہ جب کوئی, تم میں، کوئی عورت تم سے اس کی بیوی جب تم میں سے کسی سے اجازت مانگے مسجد جانے کی تو اس کو منانا کرے یعنی شوہر اپنی بیوی کو مسجد جانے سے منع نہ کرے یا آپ نے فرمایا. لنمنا قال عبد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم واللہ هنّا هنّا سالم ابن وہی ہے سالم عبد اللہ ابن عمر کے بیٹے تو وہ کہتے کہ عبد اللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو جب وہ تم سے اجازت چاہیں مسجد میں جانے گی تو سالم کہتے ہیں کہ بلال ابن عبداللہ یعنی ان کے بھائی جو ہیں دوسرے سالم کے ان, کے ان کا نام ہے بلال چھوٹے بھائی ہوں گے تو بلال ابن عبداللہ نے کہا سن کے بخدا ہم تو ضرور روکیں گے انہیں عورتوں کو مسجد میں جانے سے تو سالم کہتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ جو ہیں ادھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسی بری طرح ان کو ڈانٹا سبا کا مطلب تو گالی دینے کا ہے لیکن ظاہر ہے کہ صحابی جو ہیں وہ جس کو ہماری زبان میں گالی کہتے ہیں وہ تو نہیں ہوگی مطلب یہ کہ جیسے کسی کو نہایت کہہ دیجیے بدتمیز ہے تو بہت نالاق ہے یہ بھی ایک گالی ہے تو ایسی بری طرح اس کو ڈانٹا के اس سے پہلے ایسے برا لفظ میں نے ان سے نہیں سنا تھا اور اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں تم کو رسول اللہ صقل کر کے تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ بخود ہم ضرور روکیں گے یہ اصل میں عبد اللہ عبن عمر پر اسی بات کا غلبہ ہے کہ رسول اللہ صلاحسلم نے جو بات فرما دی ہے اس, اس سے آگے کوئی اشارتاً اور کنارتن بھی کوئی بات نہیں آ سکتی یہ بے دبی ہے یہ ان کا مقصد ہے ظاہر ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے اس لیے کہ آج کل تو یہ حالت یہ ہے کہ قرآن پڑھ دی حدیث پڑھ دی مگر اپنی عقل کا گھوڑا پھر بھی دوڑا پھر صاحب وہ جب تک کہ عقل شریف نہیں مان لیتی جب تک اطمینان نہیں ہوتا قرآن شریف کی بھی توہین رسول کی بھی توہین اور پھر دعوی ہے کہ مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کو رسول کو مانتے تو اس لیے صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمر یا اور دوسرے صحابہ ان کے اندر یہ انداز استعمال حدثنا محمد ابن عبداللہ ابن قالآ حدسنا حدنا فی الحان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ, اللہ مساجد اللہ یہ بھی ابن عمر کی روایت ہے لیکن یہ نافع سے ہے وہ پہلی دو روایتیں ان کے بیٹے سالم سے تھیں تو نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں اللہ کے مسجدوں سے مت روکو تو اس سے معلوما کہ عبداللہ ابن عمر کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں مسجدوں میں جائیں کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا تو ساری روایتیں ان کی ایسی آ رہی ہیں حدثنا دسنا ابن العمیر حدثنا حد دسنا ابی قالہ حنزلہ قال المساجد سالم ہی کہ روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ابن عمر سے یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب تم سے تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو تم ان کو اجازت دے دو حدثنا ابو قریب حد ابو ماوی عن مجاہد ابن عمر قال قال رسول اللہ صلاح اللہ علیہ وسلم لا نساء من الخروج ار المساجد فقال ابن لا ابد اللہ ابنجنا کال اقبر ابن عمر قَالَ قَالَ رسول اللہ, اللہ وسلم لَا <نَدَخُنًا> یہ مجاہد ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں کہ کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد کے لیے نکلنے سے منع مت کرو رات میں بلیاں ایک اضافہ ہے رات کا تو عبداللہ ابن عمر کے ایک بیٹے نے جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے ان کا نام بلال ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ مسجد کے لیے نکلنے کو نہیں چھوڑیں گے ہم یہ مطلب ان کو اجازت نہیں دیں گے اگر ہم رات کو نکلنے کی اجازت دیں تو یہ گڑبڑی کریں گے فیصل تفیذ نحو یہ گڑبڑ کریں گے تو عبداللہ ابن عمر فرضہ یہاں لفظ ہے ان کو خوب چھڑکا اور کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہتا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو حدثني محمد بن حاتم وابن رافق قال حدثنا الشباب قال حدثني ورقاء عن عمر عن مجايد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد فقال ابن لو يقال له واقد اذن يتخذنه دغلا قال فضرب في صدره وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تو یہ بھی مجاہد کی روایت ہے اپنے عمر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا عورتوں کو رات میں مسجدوں کے لیے مسجدوں میں جانے سے, کی اجازت دے دو تو ان کے ایک بیٹے نے جس کو واقع کہا جاتا ہے اب اس روایت میں واقع آیا اور پچھلی روایتوں میں ان دلال آیا یہ تو یہ ایک ہی شخص ہیں جس کے یہ دو نام ہیں اور یا پھر یہ ان کے دو بیٹے الگ الگ ہیں تو واقع نے کہا کہ تب تو وہ بہت ہی گڑبڑ کرنے لگیں گی عورتیں جب ان کو یاد دیں گے کہ جاؤ مسجد میں تو راوی کہتے ہیں کہ اب ابن عمر نے اس کے سینے میں مارا دھکا دیا اسے اور کہا کہ میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں تو کہتا کہ نہیں حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن الحكم عن بلال بن عبد الله بن عمر عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حدودهن من المساجد اذا استذننكم فقال بلال والله لا نمنعهن فقال لو عبد الله اقول قال رسول الله وتقول انت لا نمنعهن هنا جاي يا خود بلال دي کہ بلال ابن عبداللہ ابن عمر اپنے والد یعنی عبداللّہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو جو ان کا حصہ ہے مسجد میں یعنی ان کو فائدہ اٹھانے سے مت روکو جب وہ تم سے اجازت حاصل کریں تو یہ راوی جو بلال ہیں کہتے ہیں کہ میں کہا بخود ہم تو ضرور روکیں گے انہیں تو اس پر عبداللہ نے ان کے والد نے فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہتا ہم ضرور روکیں گے بہت غصے ہوئے حد بن سعید سعید ال ایلی قال حدثنا ابن وحب کالا ان ان كانت تحدث عن رسول اللہ شہیدا زینب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت عیشا کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو اس رات وہ خوشبو نہ لگائے تو اس سے ایک بات معلوم یہ ہوئیں کہ کچھ روایتوں میں صرف رات کو مسجد میں جانے کا ذکر ہے دن میں نہیں کیونکہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے تو وہ عورتوں کے جانے سے راتوں میں اتنا فتنہ نہیں ہوگا جیسے دن میں کہ پتہ چلے گا کون جا رہی کون نہیں جا رہی اب یہاں اس سے ایک بات اور یہ معلوم ہوئی کہ رات کو بھی جا رہی ہیں تو خوشبو نہیں لگائیں تاکہ دوسروں کی توجہ ادھر ہو اور فترہ پیدا ہو یہ ایک قید اور لگی حدثنا ابو بکر ابن عبد الله حدیب ابن عن کال حدنی عبداللہ ابن زینت امرا عبداللہ قالت قال لنا رسول اللہ فلا تمس احدہ زینب جو بیٹی ہیں بیوی ہیں عبد اللہ کی وہ روایت کرتی ہیں کہ ہم سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مسجد جائے خوشبو نہ چھوئے ابن بن ابراہیم اخبر عبداللہ بن محمد بن عبداللہ ابن فرویر ابن خیف قال قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اصابت بخور ابو الآ کی روایت آئی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی عورت جس نے دھونی لی ہو دھونی بخ... یہ جو ہوتے ہیں نا آگ پر لے کر کے اس پر کوئی جیسے ایسی چیز ڈالنا جیسے لکڑی کا برادہ وغیرہ تو اس سے کیا ہے وہ خوشبو اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں بخور اور اردو میں اس کو دھونی کہتے ہیں خوشبو کے واسطے اپنے کپڑوں میں بدن میں خوشبو مہک جائے تو وہ دھونی لینا کہ کسی بھی عورت نے جب کوئی دھونی لی ہو تو ہمارے ساتھ ایشا کی میں شریک نہ ہو العشا الآخرہ کیونکہ عرب میں ایشا قلف بولا جاتا تھا الشا سام کا اس واسطے اس میں دو نمازیں ہوتی ہیں علیہ شاہ رولا مور بھی کہہ کرتے تھے علیہ شاہ آخرہ جو ہے وہ اسل شاہ کی نماز جو ہے اس کو تو رات میں نماز کے لیے آئیں تو خوشبو نہیں ہونی چاہیے اور خوشبو لگ گئی تو نماز کو مسجد میں نہیں آئے حد عبداللہ ابن مسلمہ ابن قانب قال حدثنا سلیمان یعنی ابن بلال یعنی ہوا ابن سعيده انمره بنت عبد الرحمن انها زوج النبي تقول لو ان رسول سعيده بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ما احدث النساء لمناسد کما منیات نسا ابنی اسرائیل قال فقول اسرائیل مسجد کالنام یہ بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ روایت کرتی کہ انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت عائشہ زوج النبی علیہ وسلم سے سنا تو امرا عبد الرحمن ابن ابی بکر جو عبد الرحمن جو ہیں بھائی ہیں حضرت عائشہ کے ان کی بیٹی جو ہیں حضرت عائشہ کی بھتیجی ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے سنا امرا نے کہ وہ کہتی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے دیکھ کے آج جو عورتوں نے کر رکھا ہے تو آپ ان کو مسجد میں جانے سے روک دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں میرا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو حالت ہے کہ وہ تکلف نہیں رہا وہ احتیاط نہیں رہی خوشبویں لگا لیتی ہیں کپڑے اچھے اچھے پہن کر کے کیونکہ مال دولت کی افراد ہے اب اب مدینہ کے اندر تو اب جو بات ہے اس طرح سے عورتیں چلتی ہیں اور مسجد میں جا رہی ہیں تو تاشہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کو دیکھتے تو اپنی ان عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں تو راوی کہتے ہیں کہ راوی کون ہوئے یہاں ابن سعید یاہیا ابن سعید یہ کہتے ہیں کہ میں نے امرا سے کہا کیا بنی اسرائیل کی عورتیں مسجد میں جانے سے روک دی گئی تھی تو امرا بن عبد الرحمن نے کہا کہ ہاں وہ اسی واضح سے روکی گئی ہوں گی وہ بھی یہ گڑبڑ کرتی ہوں گی کہ بنا سنگار کر کے نئے اچھے کپڑے پہن کے خوشبویں لگا کے اور اس طرح جاتی ہوں گی تو اس سے فتنے پیدا ہونے کے خطرے ہوئے تو روک دیا گیا آج بھی اسی لیے کو یہی بات کہتے ہیں عائشہ تو بہت پکی جاتی ہیں تو عبداللہ عبن عمر پر تو ایک دوسری چیز کا غلبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراسر فرما دیا بس ختم آنکھ بند کر کے مان لو لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی بہرحال کم درجے کی قابلیت والی نہیں تھیں انہوں نے یہی بات کہی تو آج جو حالات ہیں وہ بدلے ہوئے حالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی تو وہ اس وقت کی عورتوں کے لیے تھی اب حالات بدل گئے ہیں اب ایسی حالت آپ کے سامنے ہوتی تو آپ تھوڑی اجازت دیتے تو اس لیے میں نے کہا کہ اب یہاں تین چیزیں آئی ہیں پہلے بعض روایتوں سے متلقن اجازت جیسے حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر کہہ رہے بعض روایتوں میں صرف رات کو جانا اس میں بھی قید یہ ہے خوشبو نہیں لگانا اب یہ عائشہ کی جو بات آئی اس سے معلوم ہوا کہ ان حالات میں جو حالات یہ ہیں ان میں بالکل نہیں جانا حدثنا ابو جعفر ابن محمد بن الصبا و عامر جمعیان ان حسین قال ابن الصبا حدسنا حسین قال اخبرنا ابو بشر ان سعید ابن دبیران ابن عباس انفی قول ہی ولا تجهر بصراتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارن بمكة فكان إذا صلى بأصحابي رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله, الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصراتك فيسمع المشركون قراتك ولا تخافت بها نصابك أسمعهم من القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وقتی بے نظالی کا سپیلا یا قورو بے یہاں سے ایک بات جو باب آ رہا ہے اس میں ہے کہ نماز میں قراءت جو ہو وہ کس طرح ہونی چاہیے قرآن شریف جو پڑھا جائے امام جس جو پڑھے قرآن شریف گہری نمازوں میں تو جہر سے مطلب کیا ہے اس کی کوئی مقدار ہے جہر کی کتنی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے یہ ہے مسئلہ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کا جو ارشاد ہے ولاضر بے صلاط کا ولاۃقاف اطا کہ نہ آواز کو اونچا کرو نہ بالکل پست کرو یہ ہے ترجمہ اس کا تو یہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ یہ آیت اتری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے اراعلان نمازوں کی صورت نہیں بنی تھی کیونکہ دشمنی زیادہ تھی وہاں مکے میں تو نماز پڑھنے والوں کو بہت ستاتے تھے مشرقی مکہ اس لیے دار ارقم میں چھپ کر کے چونکہ پانچ وقت کی نماز تو اس وقت تھی نہیں اول رات کے اول وقت میں اور اخیر وقت میں یہ دو نمازیں تھیں اس وقت تو وہ بھی وہاں چھپ کر پڑھتے تھے تو آپ چھپے ہوئے تھے مکے میں جب آپ نماز پڑھاتے صحابہ کو تو آپ کی آواز قرآن شریف کے پڑھنے میں اونچی ہوتی جب مشقین اس کو سنا کرتے تو وہ قرآن شریف کو بھی گالیاں دیتے اور جس نے اس کو اتارا اس کو بھی اور جو لے کے آیا اس کو بھی ان کو تو جہالت تھی دشمنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کی دشمنی میں قرآن کو قرآن کو اتارنے والے جس پر قرآن اترا ہے سب کو برا بلا گالیں دیتے تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی اس آیت میں کہ نہ تو آپ آواز کو اتنا اونچا کریں کہ مشرقین آپ کے قرآد کو سنیں اور نہ اتنا نیچا کریں کہ آپ کے صحابہ جو ہیں وہ بھی نہ سنیں بلکہ صحابہ کو آپ قرآن شریف سنائیں اور تو معلوم ہوا کہ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے نہ تو بہت اونچی آواز ہو نہ بالکل پست ہو کہ مختی نہیں سن رہے ہیں یہی فو کہا بھی کہتے ہیں کہ بہت چیخ چیخ کر کے بے وجہ نماز کے اندر قرآن شریف کے قرآد کرنا یہ درست نہیں ہے بقدر ضرورت جو ہے اتنی آواز بلند کی جائے جتنے کے مختدی موجود ہیں تاکہ مختدی وہ سن لیں لیکن بے بھی آواز کو چیخ چیک کر گلے پھاڑ کے قرآن شریف کو نماز میں پڑھنا وہ بے ضرورت ہے تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں حضنا کالا اخبر زکریہ وہ پہلی روایت تھی ابن عباس کی ابن عباس نے تفسیر کر دی کہ بلاتا صاحب استراط کا ولاۃ خاص اتحا جو ہے یہ کب اتری اور کیا مقصد تھا حضرت عائشہ ایک دوسری بات کہہ رہی ہیں اپنے ان کے الفاظ کے اعتبار سے کہ وہ تفسیر جو کر رہی ہیں بلاتا صاحب استراط کا واط اتحا کہ نہ اپنی آواز کو اب نماز میں اونچا کرو اور نہ بالکل پست کرو حضرت عائشہ کہتی کہ یہ آیت اتری دعا کے بارے میں اب لفظ دعا وہ عائشہ کہہ رہی ہیں یا تو یہاں ادعا سے مراد نماز ہی ہو جیسا کہ اور بھی حدیثوں میں قرآن شریف کی آیتوں میں بھی بعض جگہ ادعا کا لفظ جو ہے اس سے مراد نماز لی گئی ہے کیونکہ نماز بھی دراصل اللہ سے ایک دعا ہی مانگنا ہے یا تو یہ مراد ہوگی تب تو جو ابن عباس فرما رہے ہیں جو تفسیر کر رہے ہیں وہی تفسیر عائشہ کی بھی ہو جائے گی اور اگر دعا سے مراد واقعی دعا ہے تب تو پھر یہی ہے کہ اس میں آواز کو بلند کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے چونکہ آداب دعا کے خلاف ہے قرآن شریف نے اس کی ہدایت دی کہ دعا جو ہے وہ خوشو اور خزو کے ساتھ اور آہستہ ہونا چاہیے تو نہ تو آہستہ ایسی کہ خود بھی آپ انسان کو سنائی نہیں دے رہا اور نہ بلند کرنے کی ضرورت ہے آواز کو تو درمیان کی صورت کے منہ سے الفاظ نکلیں خود سنائی دیں اور بلند کرنے کی ضرورت نہیں دعا میں ابو بکر ابن ابنو ابن ابراہیم كلهم عن جری قال ابو بکر حدسنا حد جرید ابو اب الحمید ان موسا ابن ابشہ ان سعید ابنانی ابن نزل عليه نسل علیہ کانا مما يحذك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعلق منه فأنزل الله تعالى لا تحذك به لسانك لتعجل به أخذه لتعجل به أخذه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نزمعه في صدرك وقرآنه فتقره فإذا قرعناه فاتبع قرآنه قال أنزلناه فاستمع له إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك جبریل اطرق <اللَّهُ> جیسے یہ آیت کا مطلب بتلایا اسی طرح سے یعنی یہ آیت جو ہے کن حالات میں اتری اور وجہ کیا ہے اس کے اس آیت کے نازل ہونے کی اور اس ہدایت کی ایسے دوسری آیت قرآن شریف میں سورہ القیامہ میں ہے اللہ توادقبی لسانت اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یہ تھی کہ جب جبریل وحی لے کر آتے تو آپ جو ہیں اپنی زبان اور اپنے ہوٹوں کو بہت تیزی کے ساتھ حرکت دیا کرتے تھے جیسے کسی چیز کو یاد کرنا کا جب آدمی ارادہ کرے اور جلدی ہو کہ بھئی اس کو میں جلدی سے یاد کر لوں پھر دوسری بات یاد کروں گا تو بہت تیزی کے ساتھ وہ زبان چلاتا اس طرح آپ کرتے تھے کہ جو لفظ سنتے جاتے ہیں اس کو بار بار بار بار اس کو تیزی کے ساتھ آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تو فیصد آلئی یہ آپ پر بہت سختی ہو جاتی بات ایک طرف یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہ جو آگے کا لفظ آ رہا ہے وہ بھی سن سکوں میں تو یہ سختی آپ کی محسوس ہوتی تھی دیکھنے والے کو بھی ظاہر ہوتی تھی کہ یہ آپ پر اس کی بہت سختی اللہ تعالی نے اس پر یہ آیت اتری اتاری لا تو ہر ایک بھی رسان کا لحتاب کہ تم اپنی زبان کو حرکت مت دیا کرو اور اس بات کی جلدی کرتے ہوئے کہ تم کسی طرح سے اس کو یاد کر لو محفوظ کر لو ان نہ جمع ہو قرآن ہمارے ذمے ہیں اس قرآن کو جمع دینا اور اس کا پڑھوا دینا آگے اس کی تفسیر خود ابن عباس کر رہے ہیں کہ ہمارے ذمے ہے کہ آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں محفوظ کر دیں اور اسی طرح سے تم اس کا پڑھوا دینا کہ آپ اس کو پڑھ سکیں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے فضا قرآن طب قرآنہ جب ہم پڑھیں بس آپ کا کام تو یہ ہے کہ اس کو فالو کریں اس کی پیروی کریں یعنی مطلب توجہ کے ساتھ اسے سن لیں کالا انسلنا فستا میں کہ جب ہم انہیں اتارے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنیں استماع کے معنی ان نالینا بیانہ پھر ہمارے ذمے اس کی وضاحت کر دینا بھی ہے کہ اس آیت کے معنی اور مطلب ہیں کیا تو اس یہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کے بعد تو پھر یہ ہونے لگا تھا کہ جبریل جب آیا کرتے وہی لے کر تو آپ گردن جھکا دیا کرتے تھے اترکا جب وہ چلے جاتے ہیں جبریل تو آپ اس کو پڑھ دیا کرتے تھے جو وہی آئی جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں سینے میں بھی ہم آپ کو محفوظ کر دیں گے پڑھوا بھی دیں گے تو ایسے ہی پھر ہونے لگا تھا تو یہ آیت اس لیے اتری کہ آپ پر بہت سختی ہو رہی تھی یاد کرنے کی سمجھنے کی اور اس کو پڑھ دینے کی تو تین کاموں کی بیک وقت سختی بہت پریشان کر رہی تھی تو اس لیے آیت اتری نہیں چلتا نہیں ابھی نہیں چل چلا نہیں رحیم حد حسنا ابن فروخ قال حدثنا أبو عوانا نبي بشر سعيد سيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاض وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء ورسلت علينا الشهب قالوا ماذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلق يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر, فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامه وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوهي قل أوهي إلي أنه استمع نفر الجن پچھلے <تصفيق> حدیثوں میں تو ذکر آیا تھا کہ وہ جو آیت ہے سورہ قیامہ کی فعیذہ طبی قرآنہ, قرآنہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا پس منظر کیا تھا کب وہ آیت اتری تھی جس میں سورہ الجن کے بارے میں ہے کہ وہ جو وہ کب اتری تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ نما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات جو ہیں ان پر قرآن شریف ان کے سامنے قرآن شریف نہیں پڑھا تھا اور نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا یعنی باقاعدہ جو ہے ان سے ملاقات ہونا اور ان سے ملنا اور ان کو قرآن شریف سنانا دعوت دین کی دینا یہ بات نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے میں تھے آپ تشریف لے جا رہے تھے جماعت کے ساتھ اور ان سب کا رخ جو تھا وہ تھا اوقاز کے بازار کی طرف بازار کا مطلب بازار وہاں نہیں تھا لیکن سوق کے اوقاز اصل میں ایک جگہ ہے وہاں بازار لگا کرتا تھا جیسے آ, آ, بعض ملکوں میں ہوتا ہے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سال میں ایک یا دو دفعہ خاص طور پر ہی, ہم یہاں اس ایریا میں تو یہ ہے کہ وہ گرمی کے موسم میں جب کوئی نہ کوئی بازار ایسے لگا دیتے ہیں تو اسی طرح سے وہاں مکے مکرمہ سے باہر ایک جگہ تھی اوکاس وہاں وہ لگا کرتی تھی جس کو اپنے ہندوستان میں اس کے لیے لفظ بولتے ہیں پینٹ لگنا یا میلہ لگنا تو وہ اوکار ایک جگہ تھی وہاں وہ بازار لگا کرتا تھا تو اس وقت بازار لگنا یہ ضروری نہیں اس میدان کی طرف آپ ترس... یہ حضرات تشریف لگا رہے تھے نبی کریم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تو ایک بات ہوئی اب آگے دوسری یہ ہے کہ اصل میں سیاطین اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی مختصر بات ہے اس میں حدیث کے اندر اصل میں تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ سورہ جن کا جو بس منظر ہے اس میں کہ جنات جو, جو ہے وہ آسمانوں کی طرف انہیں فضاؤں میں اوڑھتے تھے اور وہاں فرشتے چلتے پھرتے جو کچھ آپس میں باتیں اوپر کی کر لیتے ان میں جو ان کے کان میں پڑ جاتی یہ لے کے آ جاتے اور یہاں جو ان جنات کے منتر اور وظیفے پڑھنے والے جو لوگ ہوتے تھے جنات آ کے ان کو سنا دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہونے جا رہا ہے وہ اپنے لوگوں میں پھیلا دیا کرتے تھے پیسے لے لوا کر کے تو ان کی اس طرح یہ کاہین کہلاتے تھے یہ کاہین جو ہیں ان کے اپنے پیسے بن جاتے تھے ان کی لوگ ان سے آگے پوچھتے بھئی کیا ہونے جا رہا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی دو چار ملا ملو کر کے اور باتیں بتا دی اب وہ اگر کہیں صحیح ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ان کا کمال کہ بھائی دیکھو پہلے ہی بتا دیا تھا انہوں نے اور اگر نہیں ہوئے تو وہ اتفاق ہو جایا کرتا تھا جیسا ہوتا ہے تو یہ جنات جو ہیں وہ خبریں لائے کرتا تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش مبارک ہوئی تو پابندی لگ گئی اب کوئی جن اوپر نہیں جا سکتا جانا بھی چاہے اور اس وہاں فرشتوں کے راستے میں آ کر بیٹھنا بھی چاہیں تو آگ کے انگارے جو ہیں وہ ان کو پیچھا کریں اور ان کو نہیں جانے دیں یہ تھی وہ صورت اس کا یہاں ذکر ہے تو قطحلہ بین شیاتی و بین خبر سیاتی اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی تو وہ ارسی رت عالم شب شہاب کی جمع ہے جس کو معنی ہے انگارہ یہ جو ستارہ ٹوٹتے ہیں جیسے راتوں میں نظر آتے ہوں گے ایسا لگے جیسے ایک ستارہ ٹوٹ کر گیا وہ شہاب ثاقب کہلاتا ہے ثاقب کا مطلب ہوا تیزی سے لپک کر جانے والی چیز تو بالکل ایسا لگے گا جیسے تیر جا رہا ہے ایرو اس لیے اس کو ثاقب کہتے ہیں اور شہاب جو ہے وہ شولہ تو ایک سولہ کی طرح سے وہ لپک کر کے جنات کی طرح تو اس میں ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس طرح کے یہ شہاب ساقب نہیں ہوا کرتے تھے جبکہ جب سائنس کی کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں بلکہ ملینز شہاب ساقب برابر چلتے رہتے ہیں گرتے رہتے ہیں فضا میں ختم ہو جاتے ہیں جو بھی اس کا سبب ہو تو یہ سبب تو پہلے سے ہوگا جس لیے شہاب ثاقب بھی پہلے سے ہوں گے تو ابن عباسی رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث میں یہ بات ہے ان کی رائے یہ ہے کہ پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اس کے اسباب دوسرے تھے ان اسباب کے ساتھ ایک سبب یہ بھی ہو گیا کہ اب یہ سیکیورٹی کا کام اس سے دیا جانے لگا کہ شہاب ثاقب جو ہیں وہ جنات کو بھی مارنے کے لیے استعمال ہونے لگے تو بار جنات کا یہ کہنا کہنا تھا وہ اصول تعلیم شہب اور شہاب ثاقب ان کی طرف پھینکے جانے لگے اب یہ جب رکاوٹ کھڑی ہو گئی تو سیاطین جو ہیں وہ اپنے ٹولے کے پاس واپس ہوئے اور جا کر انہوں نے رپورٹ دی کہ صاحب اب ہم جو ہیں جاتے ہیں تو ایک شولہ ہمارا پیچھا کرتا ہے ہم کو ٹکنے نہیں دیتا وہاں پہلے ہم جہاں جا کر بیٹھا کرتے تھے اب وہ ٹھہرا کرتے تھے اب وہ ہمیں ہم کو ٹھہرنے دیا جاتا تو فکالمال انہوں نے پوچھا کیوں اب کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں ایک رکاوٹ بنا دی گئی ہے تو اب ہم کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے وہ صیلہ تعالی ن شب ہمارے طرف جو ہے ایک شوریہ لپکتے ہوئے جو آتے ہیں تو انہوں نے کہا جنات نے بقیہ جنات نے کہ کیوں ایسا ہوا ہے یہ اس کا سبب کوئی بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے لہذا اس چیز کو تلاش کرو اور زمین کے مشرق اور مغرب تک تم گھومو پھرو اور دیکھو کیا ایسی اے اے وہ ریزن اور سبب کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر جا کر کے خبریں لینے میں رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے فنزول و محاذہ کیا ہے وہ سبب جس کی وجہ سے تمہارے اور ان خبروں کے بیچ میں رکاوٹ کھڑی ہوئی فنت تو وہ لوگ چلے اور زمین کے مختلف حصوں میں وہ اس کو تراش کرنے لگے کہ سبب کیا ہوا انہیں مختلف گروپ میں ایک گروپ جو ہے فمرن نفر ایک جماعت جو گھومتی ہوئی ادھر کی طرف آ رہی تھی تہامہ اصل میں تہم یتمو کے معنی آتے ہیں نشیب یہ ہے کہتے ہیں حجاز کے علاقے کو کہ وہ نشت نشت جو ہے عرب کا وہ حصہ ہے جو یوں کہیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کویت وغیرہ جو ہے اور دہران اس کے ویسٹ میں آپ جائیں تو یہ پہلے تو نزد کا علاقہ آئے گا جس میں یہ ریاض وغیرہ آتا ہے اور اس سے اور تھوڑا ویسٹ اور ویسٹ میں چلے جائیں یہاں تک کہ وہ ریڈ سی تو اس سے آگے چلے جائیں گے تو ریڈ سی سے ملا ہوا جو حصہ ہے یہ حجاز اور یہ تہامہ کہلاتا ہے تو وہ یہ جو ایک تہامہ کی طرف جو ایک جماعت جنت کی ادھر سے گزری اور وہ نخل کے نخلا ایک جگہ ہے تائف اور مکہ کے بیچ میں وہ وہاں پہنچے وہ بھی اپنا اوقات کے بازار کی طرف کو جا, جا رہے تھے تو وہ نبی کریم نہیں وہی نقوی آمدین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوقات کے بازار کی طرف جا رہے تھے اور نخلہ میں آپ پہنچے تو نماز پڑھائی آپ نے صحابہ کو فجر کی نماز جب ان جنات نے جو جماعت وہاں آئی تھی اس نے جو قرآن شریف سنا تب تو, تو سننے ہی لگے یعنی استمیول قرآن استماعل ہو جو قرآن کی آواز ان کے کان میں پڑی تو رک گیا اور پوری توجہ کے ساتھ سننے لگے اس کو اور سننے کے بعد وہ سمجھ گیا انہوں نے کہا کہ بھئی بس یہی ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ہمارے اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے یہ ہے وہ بہت بڑی چیز قرآن شریف کو سن کر انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ دراصل اس کے پروٹیکشن اور حفاظت کے واسطے یہ سارا انتظام کیا گیا چنانچہ وہ اپنی قوم کی طرف جا کر لوٹے یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے جو جناد باقی لیڈر تھے ان کے ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا یا قو بنا انا سمینا قرآن عبن ناب ہم نے لوگوں ہم نے قرآن سنا ہے بڑا عجیب جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے تو ہم تو ایمان مان لیا ہے اس پر ولن نسری کا احادہ اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی اب شریک نہیں کریں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں مشرقین بھی تھے بت پرست بھی تھے اور یہ آگے سورہ جن کی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے وانا منالح نظان کنہ سرائے قیدا ہم میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں کچھ بد ہوتے ہیں ہمارے راستے سب کے مختلف ہیں تو اسی لیے جی وہاں علماء یہ لکھتے ہیں کہ بھائی ان میں نیک اور بد بت پرست مشرق کافر یہودی عیسائی اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان لانے والے ان میں بھی پھر کتنے مختلف فرقے مسلمانوں کے اندر ہیں ان میں بھی ہیں تو یہاں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے چنانچہ سورہ احقاف کے اندر جو آیت آئی ہے اس میں تو یہ ہے کہ موسا علیہ وسلاۃ والسلام کے بعد یہ کلام اللہ کا اترا ہے اس سے معروف امباد موسا لفظ ہے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ یہودیت کو بھی جانتے تھے وہ یہودی ہوں اور یہودیت کے باوجود شرک کرتے رہے ہوں اسی سے انہوں نے انکار کیا احادا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ سورت اتاری کل او حیا ارمان افر المن الجن یہ آیت اتری کا آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وہی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن شریف کو سنا تھا تو اس اب اس حدیث کا حاصل کیا ہوا کہ یہ جو جس واقعے کی سورہ میں ذکر کیا گیا ہے جس واقعے کا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصط جنات کو نہیں سنایا وہ تو جنات گزر رہے تھے وہ انہوں نے سن لیا آپ کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ جنت آگے قرآن شریف سن گئے آپ کو اس وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا جب یہ سورت اتری یہ ہے اس حدیث کا حاصل ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر چھ پانچ اور موقعوں پر آپ خود بالقس تشریف لے گئے جنات کے پاس ان میں سے تین دفعہ مکہ مکرمہ کے اندر اور دو دفعہ مدینہ منورہ کے اندر آپ کا تشریف لے جانا حدیثوں میں آتا ہے ایک میں زیادہ, زیادہ واقعات میں تو عبداللہ بن مسعود ساتھ ہیں اور ایک جگہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں ایک جگہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں. یہ چھ کل واقعات ہیں ملتے ہیں حدیثوں میں آپ کی زندگی میں ان میں سے یہ پہلا واقعہ ہے جس پر سورہ جن اتری یہ آپ بالقش نہیں آپ نے تبلیغ فرمائے جنات کو وہ خود ہی آ کر وہ مسلمان ہو کے چلے گئے کتاب ہے کا علامہ شبلی شبل وہ کیا نام ہے وہ نہیں ہے جو سبلی ہندوستان کے تھے وہ دوسرے ریکارڈ شب لیے چھٹی صدی کے ان کی کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان اس کے اندر اس سلسلے میں بڑی تفصیلات موجود ہیں اور اس میں یہ بات بھی روایتوں سے انہوں نے جمع کی ہے کہ وہ سات افراد تھے جن کے جو اس نخلہ میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو جنہوں نے سنا تھا اور مسلمان ہوئے تھے وہ خود بھی ان کے نام بھی اس میں بتائے گئے ہیں وہ بھی بعض واقعات کے سے ان ناموں کو نکالا گیا ہے تو یہ نام تھے ان جنات کے کہ جو آپ کے نخلا میں جب آپ تصیف رکھتے تھے تو اس وقت وہ وہاں آ کر مسلمان ہو کے چلے گئے تھے حدثنا محمد بن قال حدثني عبد الاعلى عن داوود العام قال سالت القمط حلقان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه قال فقال القمط انا سالت ابن مسعود فقلت هل شهد منكم مع رسول الله صلى الله الجن قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله ففقدناه في الاوديه والشعاب فقلنا استطير ابي, اغطيل أبي اغطيل قال فبتنا بشر ليلة بعد بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بعد بها قوم فقال أتاني داعي الجن فزهرت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارا وآثار نيرانين وسألوه الزادة فقال لكم كل عزم زكر اسم الله عليه قوى في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة وکل الفق الرم کل وک البال فقال رسول اللہ صلاح فعیما تاموان یہ عامر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے القمہ سے پوچھا القمہ جو ہیں یہ ابن مسعود عبد اللہ ابن مسعود کے خاص شاگردوں میں ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے القمہ سے پوچھا کہ کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لہ الجن میں آپ کے ساتھ تھے یعنی وہ رات جس میں جنات نے آ کر یہ قرآن شریف سنا تھا تو علقامہ نے کہا کہ میں نے ابن مسود سے پوچھا تھا اپنے استاد عبداللہ ابن مسعود سے میں نے کہا تھا کہ کیا آپ لوگوں میں یعنی صحابہ میں سے کوئی وہاں آپ کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لہلت الجن میں انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور رات میں تھے مطلب ہوا اس رات میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا نخلا کے جو, جو واقعہ ہے لیکن ایک اور رات میں یہ ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ تھے سو ہم نے آپ کو غیر موجود پایا جو ہم ہمارے بیچ میں تھے اور پھر آپ غائب ہو گئے تو ہم نے آپ کو تلاش کیا وادیوں میں گھاٹیوں میں تو اب اس کو آپ نہیں ملے تو ہم نے کہا کہ یہ تو استوتی ابیغتیلا اس کا مانگا یہ تو کہیں ان پر جن بھوت نپٹ گیا اور یا پھر کہیں وہ ان کو چک لیا گیا کوئی لے گیا ان کو جس کو کڈنیپ کر کے یہ ہم نے کہا تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں بلاب نے مسعود کہ ہماری رات بہت بری گزری یعنی اس پریشانی میں اس فکر میں کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بنا کہاں اس طرح غائب ہو گئے تو کہتے ہیں کہ کسی بھی آدمی رات جیسی بری گزر سکتی ہو ویسی ہماری رات گزری گزری جب صبح ہوئی تو آپ اچانک ہیرا کی طرف سے واپس تشریف لا رہے جس طرف جبر نور ہی ہے آپ ادھر تشریف لائے تو راوی کہتے عبدال مسود کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو نہ پایا تو پھر ہم آپ کو ہم نے تلاش بھی کیا اور آپ نہ ملے ہمیں ہماری رات بہت بری گزری آپ نے فرمایا میرے پاس جن کا ایک دائی جو ہے سی ریپرزینٹیو ایک ان کا نمائندہ آیا تھا میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے جنات پر قرآن شریف میں نے پڑھ کے سنایا تو پھر یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں لے کے چلے اور ہمیں ان جنات کے وہ آثار اور نشانات بتلائے جہاں رات میں آپ نے ان سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے جہاں آگ واگ جلائی ہوگی وہ بھی آپ نے وہ جگہ بتلائیں اور جیسے آگ جلنے کے بعد بجھ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہاں سیاہ دھبے یا راکھ وغیرہ ہوتی وہ سب اس طرح کی چیزیں وہ آپ نے بتلائیں آپ نے فرمایا کہ جنات نے آپ سے کھانے پینے کا مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیجیے تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہاری غذا ہے تمہارے ہاتھ میں وہ آنے کے ساتھ ہی وہ گوشت سے بھر جائے گی مگر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کا مطلب کیا ہوا اللہ کا نام ہڈی پر لیا گیا ہو یعنی اس کو ذبح کیا گیا ہو اس جانور کو اللہ کا نام لے کر تو وہ ہڈیاں جو انسان کھا کر پھینک دیں ان وہ جو ہے وہ تمہاری غذا ہوگی جیسے تم اٹھاؤ گے ان ہڈیوں کو کھانے کے لیے وہ اس پر گوشت لگ جائے گا یہ آپ نے فرمایا اور اور اسی طرح سے ہر میں اونٹنے کی جو ہے وہ تمہارے جانوروں کے واسطے وہ چارہ بنے گی یعنی اس میں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ اصل حالت پہ لوٹا دی جائے گی وہ ہوگی مہنگنی مگر جیسے تم اس کو اپنے جانوروں کے لیے اس کو چارہ بناؤ گے وہ گھاس بن جائے گی کیونکہ گھاس سے تو مہنگنی تیار ہوئی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان دونوں چیزوں کو استنجا کے لیے مت استعمال کرنا کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی غذائیں ہیں ہڈیاں جو ہیں اور مینگنیاں اونٹوں کی یہ جنات کے اور جنات کے جانوروں کی غذائیں بن گئی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ہڈیوں کو کھا لینے کے بعد تم ان کو گندہ مت کرو اس لیے کہ گندہ کرو گے تو پھر یہ جنات کے لیے پریشانی کا سبب ہو جائے گا وہ کیسے کھائیں گے اس کو تو اس کو پاک جگہ میں صاف جگہ میں ڈال دیا کرو تاکہ وہ ان کی غذا بن جائے بس محمد بن المصنع العنزي قال حدثنا ابن ابي عدي عن الحجاج عن الصواف عن يحيى وهو ابن ابي كثير ند الله بن ابي قتاده وابي سليمان ابي قتاده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ويقرؤ في الظهر والعصر في الركعتين الاولين بفاتحه الكتاب وسورتين وہ اس میں الانا یتول الہری و اخصر کا چل رہا تھا مسئلہ نماز کا نماز کی تفصیلات حدیثوں میں جس طرح سے آئی ہیں اس درمیان میں قرآن شریف کی بعض آیتوں کا شان نزول کہ کس وقت نازل ہوئی وہ آیتیں یہ بھی ذکر کچھ آ گیا جس میں جن کا بھی ذکر آیا تھا تو اب پھر نمازی کا مسئلہ ہے اور اس میں یہ کہ نمازوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کے اندر کس طرح کی صورتوں کی تلاوت فرمائی تھی جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ کون سی نماز کتنی لمبی ہے اور کون سی نماز کتنی مختصر ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ اور تشاہد وہ تو ایک ہی ہوگا ساری نمازوں کا لیکن اگر نماز کا لمبا ہونا اور مختصر ہونا ہے تو وہ قرآت کی بنیاد پر ہے قرآن شریف کی جو صورت پڑھی جا رہی ہے اس کی وجہ سے سورہ فاتحہ سے نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ ایک ہی ہے اور ساری نمازوں کی ہر رقت میں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآت ہوگی اس کی لمبائی اور چوڑائی کی وجہ سے سمجھا جائے گا کہ فلانی نماز لمبی ہے اور فلانی نماز جو ہے وہ لمبی نہیں ہے مختصر ہے تو یہ ہے وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے ان روایتوں کو لایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز کے اندر کون سی صورتیں پڑھی ہیں تو اسے اس نماز کی لمبائی سنت طریقے پر ہونا معلوم ہوگا ویسے جہاں تک فقہ کا تعلق ہے فقہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ لمبی نماز تو فجر کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ لمبی قرعت ہونی چاہیے مگر لمبی قرعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ لوگ اختا جائیں لوگ تھک جائیں یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اور نمازوں کی بنسبت فجر کی نماز جو ہے وہ لمبی ہونی چاہیے یہ بات نہ صرف یہ کہ سنت سے سمجھ میں آئی ہے جیسے کہ حدیثیں اب آپ کے سامنے آئیں گی یہ بات جو ہے قرآن شریف کی آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے قرآن شریف کی عملاۃ غقی اللہ و قرآن الفجر تو قرآن الفجر کا لفظ ہے اس میں فجر کا قرآن پڑھنا تو فجر کی نماز میں قرآن کا خاص طور پر ذکر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر میں خاص طور پر قرآن شریف جو ہے وہ اس پر زیادہ زور ہے کہ وہ زیادہ پڑھا جا سکے تو فجر کی نمازوں میں لمبی ہو قرآت اور سو رکعتوں تک کی راعت کا فجر میں ذکر آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ظہر کی نماز ظہر کی اور عشاء کے تقریباً ایک ہی طرح کی ہے جو جتنی لمبی نماز ظہر کی ہوگی اتنی ہی لمبی نماز عشاء کی ہے ان دونوں سے تھوڑی مختصر ہے عصر کی نماز اور سب سے زیادہ مختصر ہے مغرب کی نماز اصل میں قرآن شریف کی جو صورتیں ہیں ان میں آیتوں کی بنیاد پر کہ تعداد آیتوں کی اس کی بنیاد پر کہان علماء نے اس کے چار درجے رکھے ہیں ایک تو قسم ہے صورتوں کی جن کو مین کہا جاتا ہے یعنی سو اور سو سے اوپر آتے جس سورت کے اندر ہیں ان کو مین میں سو کو کہتے ہیں مئین وہ سورتیں اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ ہے مسانی کا اور تیسرا درجہ ہے وہ ہے طوال مفصل کا طوال لمبی سورتیں خاص طور پر طوال مفصل کو جو لیا ہے وہ سورہ الحجرات سے اور سورت البروج تک یہ تمام کے تمام یا اس سے پہلے ان تک یہ سب کے والے مفصل کہلاتی ہیں اور سورہ البروج سے اور سورہ تین تک یہ کہلاتی ہیں اوسعت مفصل یعنی درمیانی درجے کی ہیں یہ سورتیں لمبائی چوڑائی کی اور اس سے وہاں سے لے کر کے اور پھر اناس تک یہ کہلاتی ہیں قصار مفصل حصار کا مطلب مختصر تو اس لئے ان فقہ کا کہنا یہ ہے کہ فجر کی نماز میں تو طوال مفصل پڑھی میں سے پڑھی جائیں یا مطلب طوال مفصل کا مطلب ہوا کہ جتنی لمبی سورہ الحجرات ہے جتنی لمبی سورہ قاف ہے اس طرح کی یہ سورتیں پڑھی جائیں یا تو یہی سورتیں پڑھیں یا پھر مثال کے طور پر سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں سے پڑھنے مگر وہ اتنی لمبی ہوں یہ فجر کی نماز میں ہے رہ گیا ظہر کی نماز میں اور عشاء میں اس میں پڑھی جائیں اوسع مفصل اور عصر میں بھی اوسعت کو لے سکتے لے سکتے ہیں اچھا ہے مگر مغرب میں جو ہے وہ قصار مفصل ہے یہ تو ہے فقاض کا کہنا لیکن حدیث کے اندر جو ہے آپ پڑھیں گے ابھی میں جو حدیثیں سناؤں گا ان میں بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے اندر قصار نہیں بلکہ لمبی صورت بھی پڑھ لی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے اور جائز ضرور کہیں گے مگر یہ ہے کہ عام عمل جو ہے اس میں ہلکا کرنے کا کی کیونکہ آپ نے نمازوں کو ہلکا کرنے کی ہدایت دی ہے پھر مغرب کی نماز کا وقت سب تمام نمازوں میں مختصر بھی ہے اس واسطے بھی اس میں قرات مختصر ہوئی یہ تو ہے فقہا کا کہنا اور ظاہر ہے کہ یہ حدیثوں کی بنیاد پر ہے کہ جو آپ نے تعلیم دی ہے آپ نے ہدایت فرمائی ہے وہ بھی اس میں حدیثوں میں آ رہا ہے تو اب دیکھیے کہ آپ کا عمل کیا ہے اور آپ نے آخر جو ہدایت دی ہے اپنی امت کے افراد کو اور اماموں کو وہ کیا ہے اسی سب چیزوں کی روشنی میں فکہ نے کیا جو میں نے جو ابھی بتائی تفصیل وہ فکہ نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی وہ مسئلہ نکالا ہے تو اب جو میں نے پہلی حدیث پڑھی اس میں ابو قداد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی تو زہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دو صورتیں آپ نے پڑھیں اور ہمیں کبھی کبھی آیت سنائی دیتی تھی ایسا ہوتا ہے نا پڑھنا تو آہستہ ہے زہر میں بھی اور عصر میں بھی لیکن یہ کہ کوئی ایسا لفظ منہ سے تھوڑے سے ہلکی آواز تھوڑی اور بڑھ جائے اس سے وہ آیت کا وہ لفظ پیچھے والوں کو سنائی دے دے اس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ کون سی سورت ہے یا آپ نے ایسا کیا جیسے بعض دفعہ سانس لیتے وقت کوئی لفظ نکل جاتا ہے کہ تھوڑی سی آواز اس کی اونچی ہو جاتی ہے یا تو یہ کہ اتفاق ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ آپ نے خاص طور پر یہ اس لیے کیا ہوگا تاکہ پیچھے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں کون سی صورت میں نے پڑھی ہے تاکہ آ, ان صورتوں کا ان نمازوں کے اندر پڑھنا جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو چونکہ نبی تعلیم کے واسطے آتے ہیں تو آپ نے ہم کو ایک کوئی آیت کبھی کبھی سنا, سنا بھی دی اپنی اس آ, زور اور اثر کی نماز کے اندر اور تو یہ, یہ تو ایک بات تو ہی ہوئی دوسری یہ کہ پہلی رکعت جوہر کی جو تھی وہ لمبی تھی اور دوسری رکعت مختصر ہوتی تھی اسی طرح آپ نے صبح میں بھی یہی کیا و قزالی کا پھر صبح, صبح کی نماز میں بھی ایسے ہوا کہ پہلی رکعت جو ہے زیادہ لمبی دوسری رکت اس سے مختصر تو ایک ادب تو یہ سامنے آیا کہ چاہے تو دو رکت کی نماز ہو چاہے چار رکت کی نماز ہو پہلی رکعت زیادہ لمبی ہوتی اور دوسری رکت جو ہے ذرا مختصر ہوتی ہے اس میں جو بھی اور کچھ حکمتیں ہوں گی ایک حکمت جو سمجھ میں آتی وہ یہ کہ جو لوگ ابھی نماز میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں تو پہلی رقط لمبی ہوگی تو ان کو پہلی رقط ہی مل جائے گی ورنہ پہلی رقط مختصر کیجیے اور دوسری کو لمبا کیجیے تو الٹا بھی ہو جائے گا اور یہ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا حدثنا ابو بکر ابن ابی صحیح کال حدسنازید ابن ہارون کالا اخبر و ابان ابن ابھی ان, ان, ان, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان وفاطی عتل کتاب و سورتن اس میں اخلاقی اخراین لفاطی ٹھیک وہ جو پہلی حدیث ہے اسی کے مطابق اس میں یہ ہے مگر اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ دو رکتیں جو بعد والی تھی یعنی ظہر کے اندر اور اثر میں آپ نے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی معلوم ہوا کہ پہلی دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتح کے بعد سورت کا پڑھنا اور بعد والی دو رکعتیں جو ہیں اس کے اندر صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا اسی لیے مغرب میں بھی یہی ہوگا کہ پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتح کے بعد سورت پڑھیں گے اور تیسری رکعت کے اندر صرف سورہ فاتح پڑھیں گے اب رہ گیا یہ کہ پہلی دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا جو ہے اس کا درجہ کیا ہے شفافیہ کا کہنا یہ ہے کہ سنت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی ان کے ہاں تو نماز ہو گئی کوئی فرض نہیں بس سنت چھوٹ گئی یہ ہے شفافے کے نزدیک حنفیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا جس طرح سے واجب ہے مطلقن قرآن شریف پڑھنا تو فرض ہے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو کوئی سی بھی ایک آیت لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور اسی طرح سے سورت کا ملانا جو ہے اس کے بعد سورت پہلی دو رگتوں میں اس کا پڑھنا بھی ہنفیہ کے نزدیک واجب ہے میرا زہری یعنی و قطرہ قراعتی ارفلامین تنظیل سجدہ تنزیل السجدہ نہ قیامہ فل اخر یعنی قدرہ قدر النصف من ذلك ابو بكر في روایتی تنظیل تنزيل وقال قدر آیا ابو سعیدری رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے رہنے کو زور اور اثر میں ہم اس کا ایک اندازہ ہم نے کیا نحضرو کا مطلب کیا ہوا یعنی ایسا ایک آئیڈیا کرنا یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ آپ جتنی دیر کھڑے ہوئے ہیں اتنی دیر کے اندر آپ نے جس طرح آپ خراق فرمایا کرتے ہیں تو آپ نے کتنی آیتیں پڑھی ہوں گی یہ ہے حضرت کا مطلب ہم نے اندازہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا زور اور اثر میں ہمارا اندازہ آپ کے ٹھہرنے کا پہلی دو رکعتوں میں ظہر کے کیا تھا کہ علی تنزیل سورہ سجدہ جو ہے وہ اتنی دیر آپ کھڑے رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اتنی لمبی آپ کی خراط ہوئی ہوگی ظہر کے اندر دو رکعتوں میں اور دوسری دو, دو رکعتیں جو تھیں ظہر کی ہم نے ان کا اندازہ کیا اس سے آگی مس ہو گئی تو معلوم ہوا کہ اگر حام ع سجدہ پڑھی جائے اور اس سے آدھی ہو تو, تو اچھی خاصی لمبی ہوگئی دوسری دو رکعتیں بھی جبکہ پہلے گزر چکا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ آپ پڑھتے تھے تو اس سے یا تو یہ کہ آپ نے بعض اوقات دوسری رکعتوں کے اندر بھی دو رکعتوں کے اندر کچھ قرآس فرمائی اور یا پھر یہ کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھا ہے وہ اللہ علیہ لیکن یہ نہیں ثابت کہ آپ نے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 اور آگے جو حدیث آ رہی اس میں اور زیادہ واضح ہے حدثنا صحیحبان قال حدثنا ابو عوانا منصور ابی ابی ان اللید ابسلم ابی یا اب صدیق النازی نبی سعید الخدی الن نبی صبح القان اخلوف صلاط ذہر فرقی یعنی کل رق قاتین قدرہ سلاطین آیتن وفیل اخلا یعنی قدر خمس عشرة آیت او قال نصف ذلك آیا اور في آصر فرقی فی کلی رکت قدر قَدْرَ, قدر, قدر آسا آیا وہ پھر اخرا نے قدر نصفاری ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی پہلی دو رکعت کے اندر ہر رکعت میں تیس آیتوں کے بقدر جو ہے قراط فرمائی مطلب اتنی دیر کھڑے رہے اور دوسری وہ جو دو رکتیں بعد والی تھیں یعنی تیسری اور چوتھی اس میں 15 آیتوں کے بقدر نے پڑھا یا ان کا کہنا ہے اس سے آدھی یعنی مطلب تیس سے آدھی کا مطلب وہی پندرہ الفاظ کا فرق ہے اور اثر کی نماز میں پہلی دو رکعتوں کے اندر ہر رکعت میں پندرہ آیتوں کے بقدر ٹھہرے اور تیسری اور چوتھی میں اس سے بھی آدھے یعنی پندرہ مطلب سات آیتیں یہ سات آٹھ آیتیں تو وہی وصور فاتح پڑھ لی حسد اب نویا یہاں سے تو ایک اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خراط کیسے ہوتی تھی کتنی لمبی اب اور بھی سنی کہ اس میں مزید اس کے مطلب کیا ہوگا حدثنا حد بن ابن يحیب قال عن عبد مریک بن عمیر عن جابر بن ثمر ان اہل القوف شکو صادن الى عمر بن ابن خطاف عن کر فارسل الہ عمر فقدم اما فض کر ما عابوه به من امر صلاح فقال انیلا وسلی بھی صلاح منہا بھی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے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 تو انہوں نے کہا کہ میں پہلی رکعت لمبی کرتا ہوں دوسری دو رکعت مختصر کرتا ہوں یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ظاہر جیسا جریلر اونچے درجہ کا صحابی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم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 اور جو یہ لوگ صحابی نہیں ہیں وہ جا کے شکایت کر رہے ہیں تو کیا مجھے گاؤں کے لوگ مجھے اسلم سکھائیں گے حدثنا دسنا بن ابن قال حدثنا حدسن الورید یعنی ابن مسلم عن سعید و ابن عبد العزید انطیب ابن قیث ان قزا انبی سعید این الخری قال القت کانت صلاۃ تو کام فیض حب ظاہب اربق فیقبی حاجت سمعتی سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق اللہ بما قبول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 کہیںشب تک جا کے بھی واپس نہیں آ سکتے ہو جاتی تو اس سے آپ کی نمازوں کا لمبا ہونا معلوم ہے کہ جو آپ پہلی لکت کو لمبا کیا کرتے تھے میں محمد ابن حاتم قال حدسن عبد الرحمان ابن محدین معاویت ابن صالح نبی قال حدثنی قضعتو قال اتیتو وهو فلما تفرق الناس قزا کالعط وبا لا مقصور فقفیم علیہ فقال قان صلاۃ فین فلق الحدی فیقدی حاضتہ سمعیاتی اہل فیطب سمجا مسجد و رسول اللہ صلیم فرق صلی جو ہے ایک شخص ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان پہ لوگوں کا جمگٹا ہو رہا تھا جمگٹا کیوں ہو رہا تھا کوئی مارنے مرنے کو نہیں سوال مسئلے پوچھنے کو اس طرح کے لیے طرح وہ خیر کا زمانہ تھا ہر ایک لپٹ رہا ان کو کہ بتلا دیجئے یہ بتلا دیجئے دی کیونکہ یہ صحابہ ہی اصل میں اس زمانے میں لوگوں کے مرکز تھے کہیں ایک صحابی ہوا اور لوگ لپٹ گئے کہ صاحب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 دوسری سند وارد محمد بن رافع وتقاربہ في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال عن ابن جريج قال سمعت محمد محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمہ ابن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العبدی عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى عليه وسلم الصبح بمکہ فاستفتح سورة المؤمنین حتى جاء ذكر موسی وهارون علیہم السلام او ذکر عیسی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 اس لیے آپ نے روکو کر لیا معلوم ہوا کھانسی نہ ہوتی تو شاید آپ اور پڑھ لیتے یہ اس سے بات سمجھ میں آئی عبداللہ اللہ ابن صاحب جو ہیں اس میں حاضر تھے اس نماز کے اندر تو نماز کا بہت لمبا ہونا فجر میں یہ بات معلوم ہوئی دوسرے حدیث میں آ رہا ہے وادی ابو قرئی و لفظ الحو قال اخبر ابن البشر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 فضیر فدیر ابن حسین کالاسن ابو اوان زیاد ابن علاقہ عن قطبہ ابن مالک قال صلی تو وسلّہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرعا قاف والقرآن مجید حتٰ کرا والنخل باسقات فجعلت ارددها ولا فضال تو قال۔ تو قطبہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھا رہے تھے آپ نے رسور قاف القرآن المجید پڑھی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 آگے کی دونوں روایتوں میں بھی وہ نقل کا کل ہے قرآن مجید ونہ بہار جابر ثمر سے روایت کرتے ہیں کہ سماط نے جابر بن ثمرا رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں پوچھا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 وحدسنا محمد ابن مسنّا قالحدنا عبدالرحمن ابن محدی قالیہ حدناٰ شعبہ انصماگن جابر ابنثمرہ کالقان نبی صلی اللہ عصل یاقلاف ظہر بلزا و فل آصر نح وضالق و فل صف اقول جابر ابن الصمرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں ولی اخشی پڑھتے تھے اور عصر میں بھی کچھ ایسی صورت پڑھتے تھے اور صبح میں اس سے لمبی صورت پڑھا کرتے تھے تو اسی واسطے فقہ کہتے ہیں کہ فجر میں جو ہے طوال مفصل یعنی تمام نمازوں میں سب سے زیادہ لمبی قرآن اس میں ہو حد دسنا ابو بکرب نبی شعیب وقال حدسنا ابو داود الب علسیم شعبہ سما قلجاب ابن الصمرہ ان نبی صلی اللہ عصلم قان اخراء و ظہر بھی سب مربک العلیٰ و فصوفی بے اصول جابر ابن الصمر ہی یہ بھی روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں رب اس میں رب یہ سورت پڑھتے تھے اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی صورت پڑھتے تھے ابو بکر عن ابن ابی سیبک آلح دسنازید ابن ہارون علی تعمیر ابل منہال انبی ورژا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان فی قان اقروف القداطی منصین ابو برزا جو ہیں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 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أم الفضل بنت الحارث سمعت هو سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لا ما سمعت رسول الله الله عليه لآخرة ما سمعت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب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 یہ آخری صورت ہے جس کو میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا تھا اور آپ نے اس کی قراعت مغرب کی نماز میں فرمائی تھی بالم صلاف اپنی لمبائی کے لحاظ سے تو مفصل ہے تو لمبی صورتوں میں ہے اس کی قرآت ہو تو فضر کی نماز میں ہو لیکن ام فضل کہتے ہیں کہ آپ نے مغرب کی نماز میں اس کی قرآت فرمائی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 کہ رزاد حدیث بادہ کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں اس کی قرآت نہیں فرمائی یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا یعنی مطلب یہ کہ بعد میں مغرب نماز میں یہ لمبی صورت کی تلاوت نہیں آپ نے کی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 کہ درمیانی درجے کی جو صورتیں ہیں تو وہ تین انہیں میں آ جاتی ہے دوسری روایت میں بھی یہ کہ وہ برائے اپنے عاصف کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشا کی نماز پڑھی آپ نے سورح و تین وزیرون پڑھی اس روایت میں دو باتیں ہوئی ایک تو یہ کہ براہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا دوسری بات یہ کہ اس میں سفر ذکر جی نہیں اور تیسری بات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 ابن کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشا کی نماز میں سورہ سیتون پڑھتے سنا اور میں نے آپ سے اچھی آواز کسی کی نہیں سنی ہونا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآد سے بڑھ کر کس کی قراط ہو سکتی ہے آپ ہی پر وحی اتری اور آپ جتنا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 جابر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ معذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا چڑھتے تھے اور پھر وہ اپنے محلے میں جہاں ان کے لوگ آباد تھے وہاں پہنچ جاتے اور وہاں ان... پھر وہاں آ کر ان کی امامت کیا کرتے تھے رسول اللہ سر اعظم کے ساتھ نماز پڑھی پھر وہاں جا کے امامت کر لی یہ روایت مضمون تو پہلے بھی آیا تھا میں نے وہاں بھی گفتگو کی تھی یہاں پھر وہ حدیث آئی ہے تو میں ابھی بتلاؤں گا بہرحال ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنے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 کہ ابو زبیر نے ہمیں یہ بات جابر سے نقل کر کے بتائی جو رابی ہیں صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اقرا وسم سے اقرا پڑھو وشم سے ودوحا ہا پڑھوشم سے ودوحا ہا پڑھو اور بدحا وشا پڑھو سب بھی اس میں ربک کل آلہ پڑھو یہ مطلب یہ کہ درمیانی درجے کی یہ تیوال اوسط جو ہیں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 وحدثنا ابن الرمح قال اقبر ان ليس نبی زبیر ان جابر انہو قال صلی معاذ من جبر انصاری لی اصحاب الاشاء فطول علیم فانصر فرجل منہ فصلہ فاغبر معاذ عنہ فقال انہو منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاقبلو ما قاله معاذ فقال اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتريد ان تكون فتانا یا معاذ اذا اممت الناس فقرع بالشمس وضحاها وسبح اسم ربتکالعالا وقرع بسم رب اقرا بسم ربک و اللہ تو مضمون وہی ہے الفاظ کا فرق ہے کہ اس میں آپ نے لمبی قرآت کی سورج بکرا کا نہیں ہے لمبی قرعت کی آپ نے عیشہ کی نماز میں کس نے مہذب نے جبل نے تو ایک آدمی ان میں سے وہ نماز سے ہٹ گیا اور نماز اپنی پڑھ لی تو حضرت معاذ کو خبر دی گئی کہ ایک آدمی جو نماز میں شریک ہوا تھا وہ نماز اس نے پوری نہیں کی اور سلام پھیر کے اپنی نماز پڑھ کے چلتا بنا تو معاذ نے یہ کہا کہ وہ منافق ہوگا وہی کیا بات ہوئی کہ نماز چھوڑ کے بھاگ گیا بیچ میں تو یہ منافق لگتا ہے یہ بات کہ معاذ نے یہ کہا ہے وہ اس آدمی کو بھی بات پہنچ گئی کہ تو نے جو حرکت کی تھی تو معاذ نے اس پر تمہارے بارے میں یہ کہا کہ منافق ہوگا وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو جو کچھ معاذ نے کہا تھا وہ آپ کو اس نے خبر دی اطلاع دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کیا تم اے معذ لوگوں کے واسطے فتنہ کھڑا کرنے والے بن جاؤ گے جب تم امامت کرو لوگوں کی تو وہ شمسی وتحا پڑھو سب اس میں ربک العلا پڑھو اقرابس میں ربک پڑھو لاشا پڑھو جی اب یہ مضمون جو ہے یہ میں نے کہا تھا کہ یہ پہلے بھی آیا تھا اور وہاں گفتگو جو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی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 اس لیے احتی اچھا اس میں یہ بات بھی ہے کہ میں نے یہ کہا جگڑانی ہو جو اپنے مسلک پہ چل چلنے دو مگر اس میں ایک بات یہ بھی ہے امام کے ذمے بھی یہ ہے کہ وہ اس بات کی رعایت رکھے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے اگر مختلف مسلک کے لوگ ہیں تو یہ کہ یہ نہ ہو کہ صاحب چونکہ میرا مسلک یہ ہے کہ میں تو یہ کر کے رہوں گا یہ یہ غلط ہے امام کو اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے اور اسی واضح یہ بات قابل تعریف ہے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 اور نم... آ... وہ صورت اختیار کرنی چاہیے کہ جو کسی کے خلاف نہ پڑتی ہو ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ بھائی ایک راستہ وہ ہے کہ چاہے کروں اور چاہے کروں تو پھر وہ اپنے اپنے مسئلہ کا کوئی لے گا اور دوسرے کا مسئلہ کو نہیں لے گا حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هرسيم بن اسماعيل ابن ابي خالد بن قيس بن مسعود الانصاري قال جاء, جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لا عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظه قد اشد مما ودى يومئذ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 وحد السنطب الصعد قالحدسمغیر ابو ابن عبد الرحمٰن الحضامی انبی ضناع انل عرج آن, ان نبی حریر ان نبی اصلاح السم قالض احدک المنس فلیخطف فعین الصغیر القبیر وبعیف المریف فعض وحدود فلیح صلی کا فشا ابو حرا کی یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے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 لیکن یہ کہ یہ بات کوئی قابل ترجیح اسی بات نہیں ہوتی تھی کہ بھئی یہ اعلان کر دیجئے اب جو نہیں جا رہا ہے محلے میں تو لوگ اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے کیا میں قرآن شیئر پڑھا جا رہا قرآن کے پڑھنے جاتے ہیں سننے نہیں جاتے اور ظاہر کے لوگوں کے واسطے اتنی لمبی نماز میں شریک ہونا پڑا مشکل بات ہے میں نے خود ایسے شبینے دیکھے ہیں ایک ہی دفعہ میں نے شبینہ دیکھا تھا کہ صاحب جو ہیں وہ اپنا بار مسجد کے سین میں خوشگپیاں کر رہے ہیں سب اور بلکہ یہاں تک حافظ جو جن کے جن کو خدا آگے چل کے پڑھانا ہے وہ جہاں رکو میں اس نے کہا اللہ روکو پتھرم پترم بھاگ کر کے رکو میں شریک ہو گئے یہ کیسی نماز ہو رہی بھائی اس بات سے اپنی ہلکی پھلکی نماز پڑھانی چاہیے اور اسی اپنی نماز جتنی لمبی کرنی ہو خود سے تنا آپ نے فرمایا کہ اس کا اس کو اختیار ہے حدثنا محمد بن عبد اللہ ابنی نئیر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 محمد بن دسنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا صوبان امر مرہ کالہ سمیت قال حد حد عثمان کال قال آخر علیہ رسور اللہ, اللہ علیہ وسلم یعنی عہد بھی ما ماحد علیہ اور عثمان بن ابل سے کہ جب تم امامت کرو کسی قوم کی تو ان کی نماز کو تم حل کرنا حدثنا خلف ابن اشام ابربی زہرانی قالا حد ابن ابن سہیب انبی ان ان صلی اللہ علیہ وسلم كان فلات ویتن انس ربی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز درمیانی درجے کی کہ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 ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فلاطن سی تمام یہ دوسری روایت میں اس طرح کے ہے کہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلیٰسم اللہ لوگوں کو ہلکی نماز لوگوں کی لوگوں کی نمازوں میں سب سے ہلکی نماز پڑھانے والے تھے لیکن پوری نماز کرتے تھے آپ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 قال حدسنازید ابن قا قال قال و ذرع کال حدسنا سعید ابن ابی عربا اللہ کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں داخل ہوتا ہوں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 ما محمد صلى الله عليه وسلم فوجدته قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليمين ما بين التسليم والانصراف قريبا من السوا مسرت الله نماز کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی وضو پھر نماز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 بالکل صحیح بات ہے تو اسی طرح سے اگر شریعت میں اتنی مہارت حاصل ہو جائے جتنے امام بنیفا کو امام شافی کو امام مالک امام احمد کو ہے تو پھر بے شک کوئی ضرورت نہیں ہم جس کو چائے لے لیں ہم کو گے ہم کوئی پابند تھوڑی ہو گئی ماں شاہ اللہ اللہ نے بہت سے مسائل میں ہنفیہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے مسلک کو لیا کوئی ناراض نہیں اس پر سب سمجھتے ہیں کہ ان کا بے شک مقام پر تھے لیکن یہ کہ ہر آدمی یہ کرنے لگے تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو <تصفيق> حدثنا أبا عباد الله ابن معاذ الأنبري قال حدثنا بي قال حدثنا الشعبان الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن العشرة فأمر أبا عبادة ابن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الرقوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء ومل الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل السناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا مقصّر لما منعت ولا ينفذ الجد من كل قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن ابي ليلى فقال سمعت البراء بن عاتب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه واذا رفع راسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السوا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 ورنہ تو ادنا ادنا درجہ دو ہے رب بنا لے کر ہنگ تو اتنا بھی کہہ دیا بس کافی ہے یہ ہے نقیہ کا کہنا چھ سا خلف ابن حشام قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس قال انی لا آلو ان اصلي بكم كما رايت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بنا قال قال فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع راسه من الرکوع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 کہ لو کہنے والا کہہ دے کہ شاید اب دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں وحدثن ابو بکر ابن نافی العبدی قال حدثنا بحث قال حدثنا حماد قال اخبرنا سابق عن انس قال ما صلیت خلف احد اوجز صلاتا من صلات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی تمامین كانت صلات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متقاربتا وكانت صلات ابو بکر متقاربتا فلما كان عمر بن الخطاب مدد في صلات فجر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 تو فجر کی نماز میں انہوں نے لمب... لمبی نماز کر دیا بنسبت اور نمازوں کے یہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں ہوا پیچھے حدیثیں گزر چکی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سو سو آیتیں پڑھی ہیں تو یہ حضرت عمر کی کوئی اپنی ایجاد نہیں تھی لیکن جو ہو سکتا ہے کہ اور نمازوں میں بھی لوگ ایسی کر رہے حضرت عمر نے وہ فرق کو خ... باقی پھر سے لوٹا دیا جو فرق ختم کر دیا تھا صحابہ نے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 کال اخبر نبو خیسم عنبیساک عنب اللہ عزیق کال حد البرا و غیربن النحم قان خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعض رفا المن رقلم ارحدن یحنی ظاہر حتٰ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب حتہ سم یخیر و ممبر عیسدن یہاں سے جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ مختو کو ایک امام کے پیچھے کس طرح سے اپنا عمل کرنا چاہیے یہ مسئلہ یہاں سے ہے تو عبداللہ ابن عزیز کہتے ہیں کہ مجھ سے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور وہ کوئی جھوٹے آدمی نہیں تھے مطلب یہ ایسا نہیں کہ کسی کو شک ہو رہا ہے برا ابن عازب کے جھوٹا ہونے سچا ہونے میں وہ تو صحابی ہیں لیکن جیسا یوں ایک بات کو میں جان ڈالنے کے واسطے تو یوں کہ بھئی کوئی کوئی جھوٹا آدمی تو تھے نہیں جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو حالانکہ وہ جو جن کے سامنے حدیث بیان کر رہے وہ بھی برا کو کوئی جھوٹا نہیں سمجھتے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 لوگ جھکا کرتے تھے حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سام الفاقی قال حدثنا ابراہیم ابن ابو ابراہیم ابن محمد ابو اساق الفزاری عن ابی اساق الشیبانی عن محالب بن دثار دسار کال سمیت عبداللہ ابن یزید یقول و المنبر سن انهم كانوا يصلون مع رسول اللہ صلی اللہ عصل فیضا رکا من رکو فقال قیام حتر مضمون ہے کہ محارب ابن عزید ممبر پر فرما رہے تھے کہ ہم سے برا ابن عظم نے حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللّہ صلّیہ صلی وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو جب آپ رکو کرتے ہیں، لوگ رکو کرتے ہیں، جب آپ اپنے سر مبارک کو رکو سے اٹھاتے تو آپ کہتے سمیع اللہ علیہ حمیدہ اور ہم کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ دیا ہے پھر ہم آپ کی اتباع میں سجدے میں جاتے ہیں حدثنا محر محرز ابن ااؤن ابن ابی عون قال حدثنا خلف ابن خلیف الضعی ابو احمد ان الولید ابن سری مولا عل امر ابن حریث ان ابن امر ابن, ابن, ابن, ابن حریث قال صلیۃ خلف النبی صلی اللہ الفضر فسمی طقر فلاح عقسم و بالخل نسل جوال القل نسوقان النی رج المنا زار حتٰ اب تک تو یہ حدیث آیت ابرائے ابن عظب کی